رحمان غفل سطر پارے کے ابتدائی آیا اور سورہ انبیاء کے ابتدائی رکور ہے سورہ انبیاء ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے اس سورہ مبارکہ میں سات رکو اور ایک سو بارہ آیتیں ایک ہزار ایک سو چھیاسی کلیمات اور چار ہزار آٹھ سو نوے حروف ہیں نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ ابتدائی سورتوں میں سے ہے مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ کہا سورہ مریم سورہ فاحا سرح انبیاء یہ چاروں صورتیں نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورتیں ہیں اور یہ میرے قدیم دولت اور کمائی ہے جن کی ہمیشہ حفاظت کرتا رہتا ہوں اس سورہ مبارکہ کا جو ابتدائی رقو ہے جو کہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر گیارہ تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے یہ رقو اس ابتدائی رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین قیامت کے ان شکوق اور شبحات کا جواب دیا ہے جو ان کے ذہنوں میں تا آخرت کے متعلق اور آخرت میں رونما ہونے والے حالات اور واقعات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اختارب النگ نا سے حساب نزدیک آگیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت فی غفلت مورزوم اور وہ بے خبری میں اعراض کی ہوئی ہیں یعنی قرآن بیشتمت بیش نصیحتوں کو محض ایک کھیل اور تماشے کی طرح ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اور وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ غفلت کر رہے ہیں اللہ تبارک وطالع نے اس آیات میں جو یہ بات اشرف فرمائی ہے کہ لوگوں کے حساب اور کتاب کا وقت قریب آ گیا جبکہ لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا مراد اس سے قیامت ہے اور اس کا قریب آ دنیا کی پچھلی عمر کے لحاظ سے ہے کیونکہ یہ امت آخری امت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے اور اگر حساب عام مراد دیے جائے تو حساب قبر بھی اس میں شامل ہے جو ہر انسان کو مرنے کے بعد فوراً دینا ہوتا ہے اور اسی لیے ہر انسان کی موت کو اس کے شخص کی قیامت کہا گیا ہے کہ من ماتا فقل قامت قیامت ہو یعنی جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو ابھی سے قائم ہو گئی سارے رشتہ دار ہمیشہ کے لیے لگا ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے بندہ تنہائیوں میں اندھیروں میں ویرانیوں میں چلا گیا جہاں نہ روشنی ہے نہ پانی ہے نہ کانا ہے نہ ہوا ہے تو کیا یہ قیامت نہیں ہے اس پہ تو آ قیامت اور اس کے سارے زندگی کے محنت کے دولت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے سارے رشتے اسے ٹوٹ کر کے بکھر جاتے ہیں تو یہ تو اس کی قیامت آ گئی تو اللہ فرماتا ہے کہ ان انسانوں کے اوپر قیامت قریب آ گئی تو اس قیامت سے مراد وہ اثر قیامت کہ جس میں ہر انسان پہ آنا ہے وہ مراد لیا جائے تو دنیاوی زندگی کے لحاظ سے جتنا زمانہ گزر گیا ہے دنیا کا عمر کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں بہت کم رہ گیا ہے اور اگر ایسے مرد ہر شخص کی شخصی قیامت آمد جائے جسے موت کہا گیا ہے جس طرح کی ابھی میں نے کی اس معنی کے اعتبار سے حساب کا وقت قریب ہونا تو بالکل ہی واضح ہے کہ ہر شخص کی موت خواہ کتنی ہی عمر ہو کچھ دور نہیں خصوص جب جبکہ عمر کے انتہا نامعلوم ہے تو ہر دن ہر گھنٹہ موت کا خطرہ سامنے ہے مقصد اس آیات سے غیر لوگوں کو متنبیہ کرنا ہے جس میں سب مومن اور کافر داخل ہے کہ دنیا کی خواہشات میں مشغول ہو کر اس حساب کے دن کو نہ بلا دینا کیونکہ اس کو بلا دینا ہی سارے خرابی اور گناہوں کی بنیاد ہے اللہ تبارک وطالیہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما من ذکر نہیں آتی ان لوگوں کے پاس خانہ نہ میں رب ان کے رب کی طرف سے مہد سے نیاوم اگر یہ اس کو سن لیتے ہیں وہم ہم اس حال میں کہ یہ لوگ کھیل میں لگے ہوئے ہیں جو لوگ آخرت اور خبر کے عذاب سے غفلت اور اس کے لیے تیاری سے اعراض کرنے والے ہیں یہ ان کے حال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مزید بیان فرمایا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی نئی آیت آتی ہے اور پڑھی جاتی ہے تو وہ اس کو اس حالت میں سنتے ہیں کہ کھیل اور ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ان کے دل اللہ سے اور آخر سے بالکل غافل ہوتے ہیں اس کی یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کے آیت سننے کے وقت یہ اپنے کھیل اور شغل میں اس طرح لگ رہتے ہیں قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ خود آیاتیں قرآن ہی سے کھیل اور ہنسی کا مزاق اور مذاق کا معاملہ کرنے لگتے ہیں اللہ تبارک, و تبارک ارشاد. ان کے دل غفلتوں میں پڑے ہوئے وہ اور چپا کر سرگوشیا کہ ان لوگوں نے جب انصاف اللہ مثلكم. نہیں ہے یہ شخص مگر تمہارے طرح کا آدمی پھر کیوں پستے ہو اس کے جادو میں اور جب کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو یعنی جب نصیحت سنتے ہیں اور سنتے پھر آپس میں یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں خفیہ میٹنگ کرتے ہیں اور اس میٹنگ میں قرآن اور پیغمبر کے متعلق یہ آپس میں کہتے ہیں کہ پیغمبر تو ہمارے جیسے آدمی ہیں نہ فرشتہ ہیں نہ ہم سے زیادہ کوئی ظاہری امتیاز رکھتے ہیں البتہ ان کو جادو آتا ہے جو کلام پڑھ کر سناتے ہیں وہ جادو کا کلام ہے پھر تم کیوں اس مصیبت میں جا کر کے اپنے آؤں دہ کے حال کو اور پھر بھی جا کر کے ان کے باتوں میں آ جاتے ہوں یعنی یہ نیبر کو جادو کہا کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے ساحل کہا کرتے تھے اللہ تبارا کو اطالعہ فرماتے ہیں پالا اس نے کہا ربی یاد القولہ میرے رب کو خبر ہے ہر بات کی پھر سما اب العرب وہ آسمان میں ہو یا زمین میں وہ سمی العلیم اور وہی سننے والا جاننے والا ہے پیغمبر نے فرمایا کہ تم کتنی ہی چھپا کر مشورے کرو اللہ کو سب کی خبر ہے وہ تو آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے پھر تمہارے راز اور سازشی اس سے کہاں پوچھ رہ سکتی ہے بل قلب دل کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے, بے مقصد قسم کی باتیں ہیں یعنی ایسے باتیں کہ جن کا کوئی مقصد نہیں اور نہ اس کا کوئی تعبیر ہے اضغاص و احلام اس خواب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان کے خواہشات اور خیالات اور کچھ انسان کے توہمات شامل ہوں اس کو اضحاص و احلام کہا جاتا ہے جیسے کہ سرعیس میں ہو گزرا ہے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں قرآن کے متعلق اور بعض کہتے ہیں بل اختراح کہ یہ انہوں نے اپنے طرف سے بنایا دوسری طرف یہ بھی آواز اٹھنا شروع ہو جاتی ہے کہ بل ہوا شاعر کہ بلکہ آپس وسلم تو شاعر ہے خریت سو اس کو چاہیے کہ وہ لے کے آئے ہمارے پاس کوئی نشانیاں جیسے لے کے آئے پیرے پیغمبر اللہ کا ارشاد ہے ایمان نہیں لائے ان سے پہلے بستیوں والوں نے جن کو ہم نے ہلاک کیا پس یہ کہاں ایمان لائیں گے یعنی یہ جو آپ سے گزشتہ پیغمبروں کے معجزات کے طرح معجزوں کے تعلیم ہیں کیا گزشتہ زمانوں کے پیغمبروں کی امتیں ان سے موجز ماں کر اور موجود ان کے سامنے واضح ہونے کے بعد کیا وہ ایمان لے کے آئے تھے کہ جو یہ ایمان لائیں گے اس لیے کہ ان کا موجزات طلب کرنا ایمان لانے کے غرض سے نہیں بلکہ پیغمبروں کو تن کرنے کے غرض سے اور یہ ان کا پرانا طریقہ ہے اللہ تبارک کا ارشاد ہے وما ارسلنا اللہ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو جن کی طرف ہم وہی کیا کرتے تھے آپ آل پوچھ لیجئے جاننے والوں سے اگر آپ خود نہیں جانتے یعنی اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے انبیاء کرام مبوس فرمائے ہیں جن میں سے بات برے یہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور کو نبی تسلیم کرتے بھی ہیں جیسے کہ عیسائی حضرت عیسی کو اور یہودی حضرت عزیر کو اور یہ دونوں حضرت ابراہیم کو تو ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا وہ انسان اور مرد نہیں گزرے کہ یہ آپ کے نبوت محض اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ بے آپ انسان ہیں انسان تو وہ بھی تھے اللہ کے شادی و ما جانا just اور ہم نے نہیں بنایا تھا ان کو مگر جسم والے کلون تو عام کہ جو نہانے خالدین اور نہتے وہ ہمیشہ رہنے والے یعنی ہم نے تو ان کو وجود بنایا تھا وہ گانا کایا کرتے تھے اور پھر وہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ آرز وقت کے لیے آئے تھے جب تک اللہ نے چاہا سما سدنا پھر سچا کر دیا ہم نے ان سے وادہ فن کو نجاتی پمن نشا اور وہ جن کو ہم نے چاہا وہ حلق نل اور ہم نے سے بڑھنے والوں کو ہرا کر دیا لقد ان ذکر کم اثرات یقیناً ہم نے تمہارے طرف کتاب نازل کیا جس میں تمہارا ترج کرا ہے کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کر کے عربوں کو ایک طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی سارے قوموں کے مقابلے میں کہ اللہ نے اپنے آخری کرام کو عربی زبان میں نازل کیا جس کو یہ لوگ آسانی سے سمجھتے ہیں تو انہیں فوری طور پر بغیر کسی حجت بازی کی قرآن کی تعلیمات پر ایمان لانا چاہیے تھا لیکن یہ لوگ ہیں کہ اپنی خواہشات کے ہاتھوں اتنی مجبور ہے کہ اپنی زبان میں نظر ہونے والے کتر کم کو سمجھتے ہوئے بھی یہ سے کاری ہے بڑے بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے وآخر سطر بارے سورہ انبیاء کے یہ دوسرا رقوع ہے اور یہ رکو آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر 29 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ گزشتہ قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے وقت کے پیغمبروں کے تعلیمات سے روگردانی کی منہ مو موڑا انکار کیا اور پیغمبروں کے رسالت سے انہوں نے انکار کی اور ان کی تقزیب کی تو ان کی ان نافرمانیوں کا جو ان پر وبال دنیا میں پڑا اللہ کے عذاب کی صورت میں اللہ تبارک کو اطالہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر دنیا میں عذاب آیا جب انہوں نے عذاب دیکھا تو پھر وہاں سے ایڑ لگا کر دوڑنے لگے باغنے لگے اللہ نے فرمایا کہ اب کہاں باغ رہے ہو جس دنیا کے خاطر تم نے پیغمبروں اور اللہ کے حکموں کو جٹلایا جن رہائش گاہوں کے خاطر تم لوگوں نے اپنے رب کے حکموں کے کو توڑا اور رب کی مرضی کو چھوڑا اب جاؤ رہو ان رہائش گاہوں میں اور ان محلوں میں اللہ تبارک و ہے وَقَمْ مِن اور کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں کانت ثال تھے ان کے رہنے والے ظالم وہ انشانہ اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد آخرین اور کو. یعنی یہ نہیں کہ ان کے نحس اور نابود کر دینے سے اللہ کی زمین اجڑ گئی وہ گئے دوسروں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جگہ پر بساوا فلم جب انہوں نے پائی بآسانہ ہمارے آزاد کے آہد کو تب لگے وہاں سے ایڈ کرنے یعنی وہاں سے پھر بھاگنا انہوں نے شروع کیا یعنی اللہ تبارک و وطالعہ کے عذاب کو سامنے دے کر وہاں سے نکلنے اور بھاگنے اور جان بچانے کے فکر میں لگے اس وقت اللہ تبارک و وطالعہ نے ان سے کہا لا ترکزو باگو نہیں ورجو الى ما سے ہی لوڑ جاؤ جہاں تم نے عیش کیا تھا وہ مسا کے نکم اور اپنے گھروں میں لا الگ تو تاکہ تم سے کچھ پوچھ لیا جائے یعنی جب عذاب الہی سامنے آیا اور اب تم باغ رہے ہو تو جہاں رہ کر تم نے اللہ کے نعمتوں کی نہ کی اللہ کے حکم کو توڑا اب اس عذاب اس جگہوں میں جا کر کے رہو تاکہ تمہارا حساب پورا کیا جائے انسان اپنے رہنے اور اپنے لوگوں کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے چھوڑتا ہے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ ہے انسان پر تو وہ پھر ان سبوں کو چھوڑ کر اپنے جان بچانے میں آفیت سمجھتا ہے اللہ تبارک وطالع کے ارشاد ہے بادو پھر انہوں نے کہا یا وائے ہائے خرابی ہمارے لیے ان ناقن وال بے شک ہم تھے فما ضالت پھر برابر رہی ان کی یہی فریادین یہاں تک کہ ہم نے کر دیا ان کو کھاٹ کر ڈیر بنا کر خامدین بجے ہوئے یعنی جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تب اپنے جرموں کا اعتراف کر لیا اور برابر یہی چلاتے رہے کہ بے شک ہم, ہم ظالم اور مجرم ہیں لیکن اب پشتاوی سے کیا موت سے ان کی جان چھوٹ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس پکار اور اپنے اس اخترار کا بار بار ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کو بجا کر کے رکھ دیا اور کھٹ کر کے رکھ دیا خلق نہ سما اول اور ہم نے نہیں بنایا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے محض کل اور تماشے کے طور پہ یعنی جس میں کوئی معتدی مطلب حکمت اور غرض نہ ہو اس لیے عقل مندوں کو چاہیے کہ وہ اس کائنات کے تخلیق پہ غور کریں اس لیے کہ انسان جو کہ ایک محدود عقل فام رکھنے والا ہے ان میں سے جو دانا ہوتے ہیں وہ بھی اپنا قیمتی وقت ایسے کاموں کے کرنے اور چیزوں کے بنانے میں صرف نہیں کرتا کہ جس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو یا جن کے بنانے کا کوئی غرض اور مقصد نہ ہو تو اللہ جو داناؤں کا خالق اور مالک اور احکم الحاکمین ہے کیا اس نے اس سارے کائنات اور جو کچھ اس کائنات میں ہیں ان کو فضول پیدا کیا اگر ہم کچھ بنا لینا چاہتے کھلونا تو لطخنا ہو تو بنا لیتے ہم اپنے پاس ان کو ناسائرین اگر ہم کو کرنا ہوتا یعنی اگر ہم نے کھیل اور تماشی کی چیزیں بنانی ہوتی تو ہم آرش کے پاس ایسے کنہوں نے بنا کر رکھ لیتے بل بالحق کے رکھتے بل بالحق نقصانات بلکہ ہم پینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر سید مو جس سے اس کا سر پھوٹ پڑتا ہے فیضا ہوا ظاہر تب وہاں سے چل پڑتا ہے یعنی معاشرے میں اور دنیا میں جب ہر طرف باطل ہی باطل اندھیرے کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے حق لوگوں پر نازل کر لیتا ہے تاکہ اس حق کو اپنا کر لوگوں کے ذہنوں سے لوگوں کے عقیدوں سے لوگوں کے معاملات سے اور لوگوں کے معمولات سے وہ سارے کے سارے باطل مہ جائے ختم ہو جائیں وہ اور تمہارے لیے خرابی ہے ان باتوں سے جو تم بتلاتے ہو یعنی اگر ایسے لاہو لاب کے کام بالفرض ہمارے شان کے لئے ہوتے اور ہم ارادہ بھی کرتے کہ یوں ہی کوئی مشغلہ اور کھیل تماشا بنا کر کھڑا کر دیں تو یہ چیزیں ہم بذات خود اپنے قدر سے کر گزرتے تمہارے دا دارگیری اور پکڑ دکھ سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا لیکن واقعہ یہ ہے کہ دنیا محض حض کھیل اور تماشا نہیں بلکہ میدان کا راز ہے یہاں حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے حق, حق حملہ اوور ہو کر باطل کا سر خشل ڈالتا ہے اس سے تم بھی اپنے مشتقانہ اور بے قفانہ باتوں سے عبرت حاصل کرو اور اس کے انجام پہ نظر رکھو من لہو منفی سماوا اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں امن اور جو اللہ کے ہاں ہے لاگستان عبادت ہی وہ سرکشی نہیں کرتے اس کی بندگی سے وَلَا اور نہ وہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے گاہری اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں بلکہ یو لا يفترون وہ تصویر کرتے ہیں اللہ کے دنوں میں اور راتوں میں اور وہ تختے نہیں ہیں تکتے نہیں ہیں یعنی فرشتے باوجود مقربین بارگاہ ہونے کے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں ایک ذرہ بھی سستی اور کاہلی کا اظہار اور مظاہرہ نہیں کرتے کیا ان لوگوں نے بنائے رکھے ہیں اپنے لیے زمین میں معبود ہم یشرون کہ جو انہیں اٹھائیں گے لوکا نشیما اِلَّ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو یقیناً فساد برپا ہو جاتا یعنی داداد الہیہ کے باطل ہونے پر یہ ایک نہایت پختہ اور واضح دلیل ہے جو پرانے کریم نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کی ہے اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ عبادت نام ہے کامل تاب اور فرما مرداری کا جو صرف اسی ذات کے سامنے خیر کیا جا سکتا ہے جو اپنے ذات اور صفات میں ہر طرح کامل ہو اسی کو ہم اللہ یا خدا کہتے ہیں ضروری ہے کہ اللہ اپنے ذات میں ہر قسم کے حجوب اور ناقائد سے پاک ہو نہ وہ کسی حیثیت سے ناقص ہو نہ بےکار نہ عاجد نہ مغلوب نہ کسی دوسرے سے دبے نہ کوئی اس کے کام میں کوئی روک ڈال سکے اب اگر فرض کیجیے کہ آسمان اور زمین میں دو خدا ہوں اور دونوں اسی شان کے ہوں گے اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ آلم کی تخلیق اور اور کی تدبیر دونوں کی کلی اتفاق سے ہوئی ہے یا گاہے بہ گاہے بہم اختلاف بھی ہو جاتا ہے اتفاق کے صورت میں دو احتمار ہیں یا تو اکیلے ایک سے کام نہیں چل سکتا تھا اس لیے دونوں نے مل کر اس گارے انتظام کو بنایا ہے تو معلوم ہوا کہ دونوں دونوں میں سے ایک بھی کامل قدرت والا نہیں ہے اور اگر تنہا ایک نے سارے عالم کو کامل طور پر اس کا نظام سرانجام ایک ہی دے سکتا ہے تو دوسرا بےکار حالانکہ خدا کا وجود اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس کے معنی بدو بغیر جارا نہیں ہو سکتا اور اگر اقتدار کی صورت میں فرض کریں تو لامہ لم مقابلے میں ایک مغلوب ہوگا اور دوسرا غالب ہوگا تو جو مغلوم ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و کے اشار ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں کچھ اور خدا ہوتے تو یقیناً کب کا اس روئے زمین میں فساد برپا ہو چکا ہوتا اللہ کا اشار ہے تو سبحان اللہ کے اللہ کا مالک ان باتوں سے جو یہ لوگ اللہ کے بارے میں بتلاتے ہیں فادو اس سے پوچھا نہیں جائے گا جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ہم اور ان سے پوچھا جائے گا اللہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے کرنے میں مختار ہے کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی آپ نے یہ کچھ کیوں کیا لیکن جو کچھ بندے کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ذات قیامت کے دن ان سے ان کاموں کے متعلق سال کرے گا اور سے پرست ہوگی امت تخذ مندون کی آر کیا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو ٹہرایا ہے معبود کل کہ دیجیے ہاتھم اور خان ان کے معبود ہونے پر دلیل لے آؤ حاضر ذکر مم آئی یا ذکر من قبلی یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور یہی بات ہے مجھ سے پہلوں کی بل اکثر ہم لایا الحق قبل کی ان میں سے اکثریت وہ ہے جو حق اور سچ بات کو جانتے نہیں ہے فہم اور گم صبح احراض کی ہوئے ہیں منہ موڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر ہے اور میں رسول ہوں اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسول اللہ ہی مگر ہم نے ان طرف کی طرف اللہ یہ کہ کوئی معبود نہیں اللہ انا مگر میں ہی نہیں سو میری زندگی کرو یعنی میرے سوا کوئی الہ نہیں سو بندگی کا علائق بھی میں ہی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیغام گزشتہ سارے امبیا کے کے ذریعے اس وقت کے لوگوں کو دیا اور لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنایا وہ اس سے پاک ہے بل عباد لیکن وہ بندے ہیں جن کو عزت دی ہے یعنی جن کے مطابق ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محض بندے ہیں جیسے کہ حضرت عیسال علیہ و السلام یا حضرت وزیر علیہ السلط و یا فرشتے یا نہ بالقول اس سے بڑھ کر وہ بول نہیں سکتے وہ ہم بمر یا ملوم اور وہ اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں یعنی جن کو یہ اللہ کہتے ہیں یا اللہ کے اس کائنات میں اللہ کا شراکت دار کہتے ہیں یا اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تو وہ کیسے خدا ہوئے جو معذور ہے اور اپنے کاموں میں مختار نہیں اختیار نہیں رکھتے یا علم اس کو علم ہے جو کچھ ان کے آگے ہیں فہم اور جو پیچھے ہیں اور سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو یعنی ان لوگوں نے اپنی مرضی سے ان کو اپنے لیے سفارش سمجھا ہے تو یہ ان کا اپنا خیال ہے اور کوئی شخص کچھ بھی خیال رکھ سکتا ہے کسی کے خیال اپنانے اور خیرت پر پابندی جگہ نہیں لگائی جا سکتی لیکن صحیح بات وہی ہے جس کو اللہ نے صحیح کہا تو ان لوگوں نے اپنے خیال میں اپنے आखिरत آخرت میں جن کو سفارشی بنائے رکھا ہے یاد رکھیے سفارشی وہ بنے گا جس کے سفارشی بننے سے اللہ راضی ہو جائے وہ ہم خشیتی ہی مشقون اور جن کو انہوں نے اللہ کا شراکت یا اللہ کے اولاد سمجھ رکھا ہے وہ تو اللہ تبارک و وطالعہ کے ہیبت سے ڈلتے ہیں اور یقل من اور جو کہ ان میں سے کہیں ان میں من دون ہی کہ بے شک میں ہوں اللہ اس کے سوا فضا الک نجزی ہی جہنم سو اس کو ہم بدلا دیں گے دوزخ کا فضا الک نجیز سو یوں ہی ہم بدلا دیتے ہیں بے انصافوں کو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کائنات میں اپنے بندوں کو جو آل اور افا مقام عطا کیے ہیں ان سے تو یہ امید ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ یہ کہیں گے کہ بے ہم اللہ ہے اللہ کوئی اور نہیں ہے بندگی ہمارے پرو اللہ کی بندگی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس کائنات میں اگر کسی عام نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں وہ اللہ خدا کے سوا اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم جہنم میں لاتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ شباب العدمیم اوضلللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ تیسری رقوع ہے یہ رکو آیت نمبر تیس سے لے کر آیت نمبر بیتالیس تک کے آیتوں کے مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے چند نمونوں اور مثالوں کو یہاں بیان فرمایا ہے سمجھانے کے غرض سے کہ بندگان نے خدا خدا کے قدرت کے ان نمونوں پہ غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا سمجھ حاصل کریں اور آخرت کے اوپر وہ ایمان لائے انہیں باتوں پر وہ یقین رکھیں جو ان کو انبیاء کرام نے سمجھائی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے سامنے ایسے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ جن کو سمجھنے کے لیے انسان کو نہ کوئی خاص علم حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ کسی لمبے چوڑے ذہن رکھنے اور نہ کسی لمبے چوڑے انسان کو سفر کرنے کی ضرورت ان کو سمجھنے کے لیے پڑتی ہے بلکہ انسان جب بھی غور و فکر کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے یہ نمونے اس کے سامنے موجود ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا غور نہیں کیا ان لوگوں نے جو منکر ہے اناوا کیول اروبا یہ کہتے آسمان اور زمین رت کن بنک نہ بس ہم نے ان کو کھول دیا رتق کے متعلق ابن اب ہاتم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ابال عنہ کا یہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس حاضر ہوا اور ان سے اس آیات کی تسیر دریافت کی تو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان شیخ کے پاس جاؤ اور ان سے دریافت کرو اور وہ جو جواب دیں مجھے اس کے اطلاع کرو یہ شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس گیا اور دریافت کیا اس آیات میں رتق اور فتق سے مراد کیا امراد ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے آسمان بند تھے بارش نہ برساتے تھے اور زمین بنتی کہ اس میں نباتات نہیں اگتی تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انسان کو آباد کیا تو آسمان کے بارش کھول دی اور زمین کا نش نما اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا یہ شخص آیات کے یہ تفسیر معلوم کر کے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واپس پاس واپس گیا اور جو کچھ انہوں نے ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ سے سنا تھا وہ بیان کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ابن عباس کو اللہ تبارک وطالیہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہے محققین نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ رتب کے سمراد اس کائنات کے تخلیق کے بعد اس کے ابتدائی حالات بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ابتدائی مراحل میں تو یہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو زمین سے علادہ کر دیا اور علادہ کرنے کے بعد آسمان کو بلندی پہ رکھا اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیداوار اگانے کے صلاحیت سے مالا مال فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشان ہے وجہ الماعک اور ہم نے بنایا پانے کے ذریعے کل لش حی ہر چیز میں جان افلا وہ لوگ پھر بھی یقین نہیں کرتے تفصیل بحر محیط میں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کائنات کے جتنے بھی مخلوقات ہے چاہے وہ حیوانات میں سے ہو یا نباتات میں سے ان میں سے تمام کے وجود کے بقا کو اللہ تبارک وطالیہ نے پانی کے اوپر منحصر کر رکھا ہے کہ پانی اگر نایاب ہو جائے تو نہ اس دنیا میں کوئی چل چلنے پھرنے والا زندہ رہے اور نہ کوئی اگنے والی چیز اگ سکے لہٰذا ہر چیز کی نشو نما کو اللہ نے موقوف کر دیا ہے پانی کے ساتھ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب نمونہ ہے اللہ کا احساس ہے وہ جاننا فل اروگے اور رکھ دیے ہم نے زمین میں روا سیا بہاری پہاڑی یہ کہ وہ زمین ان لوگوں کو لے کر نہ جائے یعنی اس کا جو بیلنس ہے وہ دانا دول نہ ہو اور ہم نے رکھی اس میں کھلے راستے تاکہ وہ لوگ راہ پائے اگر اللہ تبارک و بالا پہاڑوں کو ایسا بناتا کہ وہ بالکل سیدھے ہوتے اور ان میں چڑھنے کا راستہ تک نہ ہوتا تو پھر بھی وہ اس انسان کے لیے اس دنیا میں ایک غیر مفید چیز ثابت ہوتی لیکن اللہ نے پہاڑوں کو ایسے انداز سے بنایا ہے کہ یہ پہاڑ انسان کے لیے بجائے غیر مفید ہونے کے کئی حوالوں سے مفید ثابت ہوتے ہیں اور یہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اس لیے اللہ نے اس میں ایسے راستے رکھ دیے ہیں وہ جاننا سما اور ہم نے بنایا آسمان کو سخ محفوظ ایک محفوظ چھت اب محفوظ سمراد مضبوط بھی ہے محکم بھی ہے اور وسیع بلند اور دی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو محفوظ رکھا ہے کہ اس میں شیاتی اور شرارت شرارتی جنات وغیرہ نہیں چڑھ سکتے اور فرشتوں کے ذریعے اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے اور اس محفوظ ہونے سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے اس طور پہ کڑا کر دیا ہے کہ وہ زمین پر گرنے سے محفوظ ہے تاکہ روی زمین پر رہنے والے مخلوق آسمان کے اپنوں پر گرنے سے بے خوف اور بے خو... بے خطر زندگی گزارے بہمان آیات ہم اردو اور وہ لوگ ہمارے ان آیاتوں پر دھیان نہیں کرتے بلکہ اعراد کرتے ہیں وبی اور اللہ وہ ذات الحرار جس نے بنایا ہے رات اور دن وہ شمس و قمر سورج اور چاند کلفی فلکیز بہون اور سب اپنے اپنے مداروں میں پہنتے ہیں چنانچہ سورج کے لیے ارادہ مدار ہے چاند کے لیے ارادہ مدار ہے اور ہر ایک اپنے اندر اپنے اپنے اس مدار کے اندر چکر کاٹ رہے ہیں اور سورج جو ہے وہ تین سو پینسٹھ دنوں میں کے بعد جا کر کے اپنے پہلے والے مدار میں پہنچتا ہے یعنی پورے سال میں وہ اپنے چکر کو پورا کرتا ہے اور چاند جو ہے وہ کبھی انتیس دنوں میں کبھی تیس دنوں میں اور اللہ نے ان کو ایک ایسے انداز سے بنایا ہے کہ اتنی وسیع اور عریض ہو کر بھی وہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کے قدرت کے زندہ نمونے ہیں قبل کب خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کفار نے پھر یہ باتیں کرنے شروع کی کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب تک زندہ رہیں گے یہ فوج ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ ہی ان کی یہ دینی تحریک بھی ختم ہو جائے گی اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس دنیا کائنات میں کسی کے لیے بھی ہمیشگی کی زندگی نہیں لکھی ماج النا اور نہیں دیا ہم نے لبشرن کسی بھی آدمی کو من قبل کل خود آپ سے پہلے کے لیے ہمیشہ بس اگر آپ فوت ہو جائیں تو ہم الخر کیا یہ ہمیشہ رہیں گے ہر نفس نے موت کا ذائقہ اور ہم تم کو جانچتے ہیں آزماتے ہیں تکلیفوں کے ذریعے اور خوشحالیوں کے ذریعے جو کہ تمہارے آزمانے کے لیے وہ علین ترجاون اور ہماری ہی طرف تم سب لوٹ کے آنا ہے وہ ازار و اقلین کا فرو اور جب آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہے إِلَّا تو وہ آپ کو بنا لیتے ہیں مذاق یعنی آپ کے ساتھ ہنسی اور مذاق کرتے ہیں یوں کہتے ہوئے کہ کیا یہ ہے وہ جو تمہارے خداوں کی تذکری کرتے رہتے ہیں وہ بے ذکر رحمان کا اور وہ رحمان کے یاد سے منکر ہے خل قل انسان من عجل انسان بنا ہے بڑی جلدی کا یعنی انسان فوری طور پر کام کو کر گزرتا ہے سوچتا بہت کم ہے انہیں چاہیے تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استحدہ کرنے سے پہلے وہ آپ وسلم کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور دین کے اصول اور بنیادوں پر غور و فکر کرتے کہ آخر اس دین میں ہمارے لیے رکھا کیا ہے اور اس کے احکامات برعمل پیدا ہونے میں ہمارا فائدہ ہے یا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن ان باتوں پر غور و فکر کرنے سے پہلے انسان جو ہے وہ فوری طور پر اس کا انکار کر لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے تو اب میں دکھلاتا ہوں تو میں اپنے قدرت کی نشانیاں فلا کستا جلون جلدی مت کرو وہ لوگ کہتے ہیں متا حادر واد کب ہوگا یہ وعدہ ان کن تم اگر تم سچے ہو یعنی یہ جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی اسلام ہر چار سو پھیل جائے گا اور غالب ہو جائے گا کفر مٹ جائے گا تو یہ کب ہوگا اس لیے کہ بظاہر یہ ممکن نہیں تھا ایک طرف ایک اللہ اللہ کرنے والے صدا تی اللہ کے رسول کی اور دوسری طرف ساری دنیا کی اللہ تبارک و وطالعہ کا احساس ہے لوین اور اگر جان لے وہ لوگ جو ہیں جس وقت یہ لوگ روک نہیں پائیں گے اپنے چہروں پر سے آگ کو ولا ہم ہم اور نہ اپنی پیٹ سے ولا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی ہر طرف سے یہ لوگ آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے اور اس وقت ان کی کوئی مدد کے لیے بھی آگے نہیں آئے گا بلطی بلکہ وہ آئے گا ان پر اچانک یعنی قیامت یا یعنی ان کے ناکامی فتح پس ان کی یہ ناکامی اچانک آ جانا ان کو مبہوۃ الخواس کر دے گا وہ پریشان ہو جائیں گے ان کے ہوش اور حواس اڑ جائیں گے فلا یس طرف سو پھر یہ نہیں لٹا سکیں گے اس کو ولا ولاح منظر اور نہ ان کو مہلت مل سکے گی ولقد من قبلك اور یقیناً مذاق کیا گیا ہے آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ فہا قبل پھر آ پڑا ان لوگوں پر جنہوں نے مذاق کے تون میں سے ماکان ویستا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے یعنی جب وقت کے پیغمبروں نے اپنے وقت کے لوگوں کے سامنے اللہ کے نہ کی صورت میں ان پر عذاب کے آنے کا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی کیسے آزاد کہاں سے آزاد آئے گا اور کیوں آزاد آئے گا لیکن جب اللہ کا وہ آزاد آیا تو پھر اس آزاد کے سامنے وہ کوئی بان نہیں بان سکے تو اللہ تبارک کو اطالعہ اس آیاتوں کے ذریعے اشارت النس کے ساتھ یہ بات واضح فرمانا چاہتا ہے اور عبارت النس کے ساتھ بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کہیں تم بھی ایسے نہ ہو جانا کہ جس طرح گزشتہ پیغمبروں کی امت کے لوگوں نے پیغمبر کے تعلیمات کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ بے ان کے یہ بتائے ہوئے باتیں کیسے عملی طور پہ رونما ہوگی اور یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن جب وہ ان پر آ گیا اللہ کا آذاب تو پھر ان کے پاس بچاؤ کا کوئی سامان نہیں تھا اس لیے کہ بچاؤ کا سامان نیک اعمال ہو سکتے ہیں اور وہ ان کے پاس تھے ہی نہیں وہ اخردانہ روم پارے سورہ انبیاء کے یہ چوتھی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر بیتالیس سے لے کر آیت نمبر اکون تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے منکرین کو مخاطب کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے منکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنے قدرت کے چند نمونوں کا ان کے سامنے تذکرہ کیا ہے تاکہ وہ لوگ اللہ کی عظمت کے ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے زات کے قائل ہو جائیں جن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشال ہے قل کہہ میں باللیل من کہ نگاہانی کرتا ہے تمہاری راتوں میں اور دن میں رحمان سے یعنی اللہ کے آزاد سے بلحم عن ذکر مور دون بلکہ وہ لوگ اپنے رب کے یاد سے منہ پیرے ہوئے ہیں یعنی رحمان کی غصہ اور آزاد سے تمہاری حفاظت کرنے والا دوسرا کون ہے محض اس کے رحمتی واسعہ جو فوراً آزاد نازن نہیں کرتا لیکن ایسے رحمت والے خلیم اور بردوبار رب کے غصے سے ڈرنا چاہیے اس لیے کہ جس قدر اس کے رحمت وسیع ہے اس کے کرم نوازی ہے اس قدر اس کا قہر و غذب بھی ہے اس لیے اس کے کی ہوئی رحمتوں کے زمانے میں اس کے قہر و غذب سے بچاؤ کا سامان کرنا چاہیے اللہ کا اشار ہے من کیا ان کی کوئی معبود ہے جو ان کو روک لے ہمارے سوا سیوا انفوسی جن کو وہ اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے اپنے مدد کرنے کی نہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی رفاقت ہے کہ اس رفاقت کے بدولت ہم ان لوگوں کو عذاب سے بچانے بل متانا بلکہ کوئی بات نہیں ہم نے فائدے کا سامان دیا ہے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو حتا علیہم العمر یہاں تک کہ ان پر زمانہ اعتراض گزرا افلا یا رونا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں انتل اروا یہ کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے من ہوئے اس کے کناروں سے افہمر غالب کیا یہ لوگ پھر بھی غالب رہیں گے کہ دنیا کفر جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور دنیا اسلام جو ہے وہ وسط پر رہی ہے کیا یہ اللہ تبارک و بتایا کی قدرت کے نمونی نہیں ہے قل کہہ دیجیے ان نما بالوحی بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں وہی کے ذریعے ولا یس ماحد اور سنتے نہیں ہیں بہرے پکارنے کو ایزا معروم جب کوئی ان کو ڈر کے بات سنائے اس لیے کہ یہ لوگ گویا بہرے ہو چکے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے دل اور دماغ اور کام اور آنکھوں پہ فردی پڑ چکی ہے اور اگر پہنچ جائے ان پر ایک بہاب بھی تیرے رب کے عذاب کا البتہ یہ بھول اٹھیں گے یا ہمارے بدبختی ہم بڑے بے انصاف تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس اقبال جرم سے پھر ان کے لیے بچاؤ ممکن نہیں ہوگا جب اللہ کا عذاب سامنے دکھائی دے نہ اس وقت کے توب اور استغفار پر بندیوں کو, کو فائدہ پہنچاتا ہے قسط اور ہم رکھ دیں گے انصاف کے ترازوں کو القیامت قیامت قیامت کے دن فلا تظلم نفس شيئا بالظلم لن يوقع کسی پر ایک ذرہ برابر بھی وان كان مثقال حبه من خردل اور اگر ہوگا ان کے اعمال ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اتينا بها ہم اس کو لے کے आएंगे وكفى بنا حاسبین اور ہم کافی ہے حساب کرنے والے یعنی ہمارا حساب ہی اور وہ فیصلہ ہوگا جس کے بعد کوئی دوسرا حساب نہیں نہ ہم کو ساری مخلوق کا حساب لینے میں کسی مددگار کی ضرورت ہے اللہ تبارک و کا احشاب ہے وہ لقد آئی نہ موسا اور یقیناً ہم نے دیتی تھی مسالیہ السلام کو وہ ہارون فرقانہ ہارون علیہ السلات کو فرق کرنے والے احکامات وضیاء ام اور روشنی یعنی وہ ایسے روشن احکامات تھے کہ جس کے ذریعے اچھائی اور برائی حق اور نہ حق میں بندہ آسانی کے ساتھ فرق واضح طور پہ معلوم کر سکتا تھا وزکرم اور خیخان نصیحت نے تقوا اختیار کرنے والوں کے لیے اب یہ تقوی اختیار کرنے والے لوگ کون ہیں البو ہے یکشون اور ربحم بالغیب جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بندے کے وہ مینس مشلقون اور جو قیامت کا بھی خطرہ رکھتے ہیں سورہ بہارا کے ابتدائی ارادوں میں ہو گزرا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے اور ہے و کہ جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے کہ یہی بات ہم نے حضرت اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے اس وقت کے لوگوں کو سمجھائی تھی اور یہ خیرخواہی کی وجہ سے سمجھائی تھی اس وجہ سے نہیں کہ ان کے نافرمان ہونے کی وجہ سے کہیں خدان خواستہ ہمارے خدائی کو کوئی خطرہ تھا وہاں ذکر اُن مبارکن اور یہ برکت والی خیر خان نصیحت اس کو ہم نے اتارا افان تم لو کیا تم اس کو نہیں مانتے ہو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین کو مخاطب کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے انکار کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم لوگ بھی انہی لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا پسند کرتے ہو کہ جو لوگ پہلے منکرین میں سے ہو گزرے ہیں اور ان کا وہ انکار ان کو دنیا میں اللہ کے آزاد سے بچا نہ سکی اور وہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ وطالعیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بھی خیر خواہان نصیحت ہے تمہارے لیے جیسے کہ گزشتہ پیغمبروں کے ذریعے ہم نے مختلف کتابوں کی صورت میں ان کی خیر خواہی کے طور پہ ان کی بھی الحمدللہ رب فرمائی باللہ من, بسم اللہ الرحمن رشده من قبل به عالمين سطر پار سر انبیاء کے یہ پانچ رقو ہے یہ رقو آیت نمبر اکون سے لے کر آیت نمبر چھتر تک کے آیاتوں سے مشتمل ہے اس رکو میں حضرت ابراہیم علیہ اللہۃ وسلام کے زندگی کے ابتدائی واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے بطور مثال کے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے باتوں پر یقین کرنے والے چاہے اپنے زندگی کے کتنے ہی مشکل معاشرتی مرحلوں میں مقید نہ ہو وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کے وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا ایک زندہ مثال بنتا ہے وہ متاثر کرنے والا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ دوسروں سے متاثر ہو اور دوسروں کے رنگ میں خود کو رنگ دے بلکہ وہ اللہ کے رنگ میں دوسروں کو رنگنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ صدات و ایسے ہی اللہ کے ایک واحد دوست اور اللہ کے رسول ہے کہ گھر سے لے کر معاشرے اور معاشرے سے لے کر پورے ملک کے اندر جو لوگوں کے رویے اور روایات تھے وہ صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر تھے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مخالف بھی تھے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے ایک ایسے گھر ایسے معاشرے اور ایسے زمانے میں آنکھ کو لی کہ جہاں ایک خدا کیا ہر بندے نے اپنے لیے گھروں کے اندر مختلف خدا بنائے رکھے تھے حضرت ابراہیم علیہ صلاح والسلام نے زندگی کے اس موڑ پر ایک ہی اللہ کا تعارف اللہ سے کرایا اور اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کو اپنا خلیل یعنی اپنا جگری دوست قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ قد آتا اور یقیناً ہم نے دی کہ ابراہیم علیہ صلاۃ کو رشد ہو اس کے نئے کا راستہ اچھی سمجھ من قبلوں پہلے سے وہ کننا بھی عالمین اور ہم رکھتے تھے اس کی خبر یعنی ہم اس کے بارے میں پوری طرح سے باخبر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ صد و سے پہلے اللہ تبارک کو طالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو اس کے اعلیٰ قابلیت اور شان کے مناسب رشت و حدت دی تھی بلکہ جوانی سے پہلے ہی بچپن میں اس نیک راہ پر ڈال دیا تھا جو ایسے العزل انبیاء کرام کے شانۂ شان ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ارشاد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے استعداد اور اہلیت اور کمالات علمیہ اور عملیہ کے پورے اللہ پر واضح ہیں کہ ہم خبر رکھتے تھے اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو رشت و ہدایت ادا فرمائی اور اس کے رشت و ہدایت جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی اور ان کی جو قابلیت اور اللہ یہ خلوص تھا اللہ نے آنے والے آیا میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے اس قول جب انہوں نے کہا اپنے والد سے دوسری جگہ پہلے ہو گزرا ہے اس قول جب انہوں نے کہا اپنے والد آغر سے وہ اور اپنے قوم سے کہ ماں حاضر تماس ال یہ کیسی تصاویر ہے انتم لہج ہوں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو قالو کہا ان لوگوں وہ جدنا آبا لہا دین ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو انہی کی پوجا کرتے ہوئے قال حضرت ابراہیم نے فرمایا لقد کنتم انتم ان تم یقیناً ہوتم اور تمہارے ابا اجداد علی مبین سری غلطی پر یعنی اس دلیل سے تمہاری حقانیت اور عقل مندی ثابت نہیں ہوئی کہ جس سے تم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ تمہارے باپ دادا بھی تمہارے اسی طریقے پر کار بند تھے لہذا تم بھی انہی کے اندر تقریب پہ کباب اختیار کرتے ہوئے اپنے لیے یہ بات بطور دلیل کی پیش کر سکو آلو کہا ان لوگوں نے اجیتنا بالحق کیا آپ لے کے آئے ہیں ہمارے پاس کوئی سچی بات ہم انتمن اللہ یہ ہے آپ ہمارے ساتھ کچھ کھیل کرنے والے یعنی محض احتجا اور مزاح کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلاط و کی زبان سے انہوں نے جب اپنے عقیدے کے خلاف ایسے سخت گفتگو سنی تو ان میں اضدراب پیدا ہوا اور کہنے لگا کہنے لگے کہ کیا سچ مچھ تیرا خیال اور عقیدہ یہی ہے یا محض ہنسی اور دل لگی کرتا ہے اور چونکہ وہ لوگ اپنے خداؤں کے ساتھ دل لگی اور مزاح کرتے ہیں اور اس کو وہ لوگ ایب نہیں سمجھتے اس لیے انہوں نے حرت ابراہیم علیہ صلاح وسلام کے اس ابتدائی بات پر بھی سفر عمل کا اظہار نہیں کیا حرت ابراہیم علیہ صلاحت والا فرمایا برباد بلکہ تمہارا رب وہ ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا اسی نے اس کو بنایا وہ آنا اعلیٰ شاہدین اور میں اسی بات کا قائل ہوں اور کی قسم میں ضرور علاج کروں گا تمہارے انتوں کا بعد بعد اس کی کہ جب تم جا چکو گے پھیر پھیر کر کیونکہ مذہبی تہواروں میں یہی کچھ روز اول سے دکھائی دیتا ہے تاریخی حوالوں سے بھی کہ لوگ سب سے پہلے اٹھ کر اپنے عبادت خانوں میں جاتے ہیں چاہے وہ جس بھی مذہب کے پیروکار ہو اور وہ اپنے اس مذہبی عقیدت کو برل اس کے پرزش کرتے ہیں اور اپنے اس مذہبی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے کھیل کود اور سفر وغیرہ میں نکل پڑتے ہیں تو ان لوگوں کا بھی یہی تھا کہ صبح سویرے اٹھتے ہی اپنے تہوار کے دن یہ لوگ اپنے بتخانوں میں جاتے اپنے بتوں کا سلام کرتے اور پھر ان سے واپسی پر یہ لوگ آپس میں عیدیاں ملتے یا جو بھی ان کے تہوار ہوتی تھی اور ان کے خانے خالی ہو جاتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام نے اپنے دل ہی میں یہ بات پکی رکھ لی کہ جب یہ لوگ اپنے تہوار کے دن اپنے بتوں کے سامنے طرح طرح کی چیزیں رکھیں گے اور ان کو عجیب اور غریب قسم کے ہار پہنائیں گے رنگ اور روغن کریں گے تو تب جب ان کی توجہ ان دنوں میں بالخصوص اپنے ان معبودان باطلہ کی طرف ہو چکی ہوگی تو میں ان کی کمزوری ان پہ اس طرح سے واضح کروں گا کہ ان کو چھوڑ دوں گا اور اس طرح سے ان پہ یہ بات واضح ہو جائے گی بطور دلیل کی کہ یہ جن سے نفع و نقصان کی امید اور آس لگائے بیٹھے ہیں یہ اگر کسی کو نفع پہنچا سکتے ہوتے تو اپنے آپ کو اس موقع اور مرحلے پر نقصان سے بچا لیتے لیکن اگر یہ خود کو نہیں بچا سکتے تو یقینا یہ کسی اور کو تکالیف سے بچانے میں کسی طرح بھی ممد اور معاون ثابت نہیں ہو سکتے اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ صلاح والس نے اپنے بات دل میں یہ بات کہی جس کو اللہ نے یہاں پہ نقد فرمایا ہے اب تہوار کا دن آیا وہ لوگ اپنے عبادت خانوں میں گئے بتوں کے سامنے انہوں نے طرح طرح کی چیزیں رکھی ہار بنائے جب وہاں سے واپس ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ صلاحت اپنے گھر سے ایک الاڑا لے کر کے حضرت سی اللہ علیہ نے قصص میں اس کے پوری وضاحت کی ہے اور تاریخ روایت میں بھی ہے کہ یہ لوگ صبح سویرے ابراہیم علیہ سلاد کے پاس بھی آئے تھے اور کہا تھا کہ اے ابراہیم آئیے ہمارے ساتھ ہم خوشی منانے کے لیے نکلتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ جائیے ابراہیم علیہ صلاحت واللام نے یہ کہا تھا کہ امنی سقین میں بیمار ہوں یعنی تمہارے اس طرز عمل سے میں بیمار ہوں میں کسی طرح سے اس کو صحت کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ قبول کرنے پہ تیار نہیں ہوں آپ نے بیماری سے یہ معنی راد لیا جو کہ کسی بھی بیماری کا لازمی نتیجہ ہوا کرتا ہے جب وہ لوگ جا کر کے اپنے بتخانوں میں سلام کر کے آئے چلے گئے میدانوں میں ابراہیم علیہ سلط وسلام نے اطلاعات میں آتا ہے کہ وہ اخذل ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے ایک پرانا بڑا کھلاڑا اٹھایا اور بڑے بتانے میں گئے اور ان لوگوں نے جو بھانے میں کے مختلف کونوں میں طرح طرح کے رنگوں میں رنگے ہوئے بت کڑی کیے تھے اور ان کے گلے میں ہار رکھے تھے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کانے رکھے تھے تو ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے وہ سارے کانے اکٹھا کر ایک بھ کے سامنے رکھ دیے جو ان میں سے سب سے بڑا تھا اور پھر ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے بتوں میں سے کسی کے ہاتھ کو توڑا کسی کے پاؤں کو توڑا کسی کی آنکھ کو توڑا اور اس طرح سے سبوں کو توڑ پھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے جو کدھاڑا تھا وہ اس بڑے بت کے گردن میں لٹکا دیا اور وہاں سے واپس آئے اس کو کچھ بھی نہیں جب یہ لوگ پچھلی پیر اپنے میلوں ٹھیلوں سے فارغ ہوئے اور آخری سلام کے لیے اپنے عبادت گاہوں کی طرف رجوع ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ سارے خدا چھوٹ چکے ہیں اور کسی کے پاؤں نہیں کسی کا ہاتھ نہیں کسی کی آنکھ اور کان نہیں تو یہ شہجرا اور حیران رہے اور ایک دوسروں سے پوچھنے لگے کہ کس نے یہ ظلم کیا ہوگا اور کس نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ بے انصافی کی ہوگی تو بعض دوسروں نے کہا کہ بھئی ہمیں کوئی اور تو ایسا کوئی بھی دکھائی اور نظر نہیں آ رہا ایک جوان کے جن کا نام ابراہیم ہے کہ وہ ہمارے انخاوں کے بارے میں کوئی اچھے رائے نہیں رکھتا تھا اور اس نے ان مذہبی تہواروں میں ان کے بادشاہ بھی ان کے ساتھ تھے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ بھئی سب لوگوں کے سامنے اس کو حاضر کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی شہادت اس پر ہو اور پھر اس کو سخترین سزا دی جائے سکے جو حرد ابراہیم علیہ السلام سلام کو لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ ابراہیم کیا تم نے ہمارے خداوں کا یہ درگت بنا رکھا ہے تو حرد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی دیکھو تو صحیح سارے کہنے بڑے کے سامنے پڑے ہیں خدھ ہاڑی بھی اس کے پاس ہے تو یہ سب کچھ اسی لیے کر رکھا ہے اور یہ اس وجہ سے کیا ہوگا کہ چونکہ تم لوگوں نے کہنے کے سامنے زیادہ ज्यादा بڑے کے سامنے کم رکھا تھا اس کو وسا گیا جہازا اس نے سارے کان करके کر کے اپنے سامنے رکھ لیے اور کولارہ سے سبوں کو تھوڑ دیا تاکہ آئندہ کے لیے سارے کے سارے کانے ایک ہی کے سامنے رکھے جا سکے تو انہوں نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ پاؤں اس کے ہے لیکن یہ پاؤں سے جل نہیں سکتا آنکھیں ہم نے اس کی بنائی ہے لیکن یہ اسے دیکھ نہیں سکتا ہاتھ ہم نے اس کے بنائے ہیں لیکن ان ہاتھوں سے یہ پکڑ اور ہاتھوں کو چلا نہیں سکتا ابراہیم علیہ اللہ وسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندو جب یہ چل نہیں سکتے دیکھ پکڑ اور کچھ حرکت نہیں کر سکتے تو یہ تمہیں پریشانیوں سے کیسے بچائیں گے ان لوگوں کو یقین ہوا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلاط وسلم ہی نے کیا ہے تو انہوں نے ایک بڑے پیمانے پہ آگ جلانے کا حکم دیا بڑے پیمانے پہ آگ جلائی گئی تو ابراہیم علیہ صلاح والسلام کو ایک جھولے میں بٹایا گیا اس شدت حرارت کی وجہ سے چونکہ قیب سے پھینکنا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا ممکن نہیں تھا لہٰذا انہوں نے اس منجنی خما جھولے پہ ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور اس منجنیخ یا اس جھولے کے رسوں کے دھنوں کناروں پر بندے بٹا دیے کہ جیسے ہی اس جھولے کو پیچھے سے چھوڑ دیا جائے تو بندی فوری طور پہ رسوں کو کاٹ دیں تاکہ دور سلاد و سلام جا کر کے آگ کے درمیان میں لگ جائیں اور جب جائے روایات میں بڑے یہاں پہ وضاحت کی ملتی ہے تاریخ حقائق کے حوالے سے کہ جب ابراہیم علیہ السلاط والسلام کو ان لوگوں نے جھولے پہ رکھا تو فرشتے آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ ہم سے جو بھی مدد طلب کرے ہم آپ کے ہر طرح سے مدد تیار ہیں بارش برسائیں طوفان لائے اور اسی طریقے سے یا اور کوئی ایسا سلسلہ کہ جس سے آپ کی جان بخشی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے مدد کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم پھر آپ اللہ سے دعا کر لیں کہ وہ آپ کا کسی وسیلے کے بغیر مدد فرما لے اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہوا ہے وہ ویسے بھی کر سکتا ہے ابراہیم علیہ اللہۃ والسلام نے فرمایا یہ ان کے اللہ پر مضبوط عقیدے کی نشانی ہے کہ کیا میرے اللہ کو میرے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس لیے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے کیا اللہ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں اللہ کو بتاؤں تو پھر فرشتے جواب ہو گئے یہ حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور انہوں نے پھینکا ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام اللہ تبارک وطالیہ کے ذکر اور اللہ کے یاد میں مشغول تھے جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ آگ میں پہنچتے ہی یہ بسم ہو جائیں گے کھانے بن جائیں گے اور دور سے لوگوں نے بڑے اپنی نظروں کو ٹھکا کے رکھا تھا جس میں اس وقت کے بادشاہ نمرود کی بیٹی بھی تھی دیکھنے والوں میں جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام بڑے آرام کے ساتھ جا کر کے آگ کے درمیان بھیٹ گئے ہیں تو انہوں نے کہا اس خاتون نے دور سے آواز دیا جن کا نام تاریخ روایت میں راف آتا ہے اس نے آواز دی کہ اے ابراہیم کیا آپ بچیے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بچیا ہوں تو اس نے کہا کہ اے ابراہیم جو کچھ آپ نے پڑھا کہ اگر وہ میں پڑھ لوں تو میں بھی بچ جاؤں گی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوئے وہی کچھ پڑھو گی جو میں نے پڑھا ہے تو اللہ تبارک و اچھا آپ کو بھی بچانے پہ قدر ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلط کئی روز تک روایت میں آتا ہے کہ تین روز تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے درمیان میں رہے لیکن ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے اس آگ کے درمیان کی جو زندگی گزری ہے زندگی کی لمحات ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے زندگی کے سب سے خوشگوار ترین لمحات فجال پھر کر دیا ان کو ٹکڑ ٹکول ٹکڑے اللہ کبیر اللہ سوا ان میں سے بڑے بڑے کو سمی نوجوان کو یس جو تذکرہ کرتا رہتا تھا ہمارے ان خداوں کا یہ ابراہیم اور اس کو کہتے ہیں ابراہیم کالو کہا ان لوگوں نے جو پوچھ گچھ کرنے والے تھے لے کے آؤ ان کو لوگوں کے سامنے لال رہے شاد اس کو دیکھیں گئے تو, تو پوچھ گچھ کرنے والوں نے کالو کہ ابراہیم کیا تو نہیں کیا ہے ہمارے معبودی کے ساتھ یہ سب کچھ ہے ابراہیم قال حضرت ابراہیم نے فرمایا برف بل اعلی ہوں بلکہ کیا ہے اس کام کو کبیر ان میں سے بڑے نے حاضر یہ ہے سے پوچھ لو ان قانونی اگر یہ بول سکتے ہیں خرجم پھر وہ سوچنے لگے اپنے نفسوں میں اور دل ہی دل میں اپنے آپ سے فقاد و پسند نے کہا ان نقم وے انصاف ہو یعنی اپنے دلوں میں ہر ایک نے یہی سوچ کی پھر انہوں نے جھکائے رکھا اپنے سروں کو یہ کہتے ہوئے کہ لقد عالم ابراہیم تو تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے جو ابراہیم علیہ السلام کو بھولنے کا موقع ملا قال حضرت ابراہیم نے فرمایا من دون اللہ. کیا پھر تم بندگی کرتے ہو اللہ کی سیوا ما ایسوں کے جو کچھ بھی تمہارا بھلا نہیں کر سکتے ہوں میں تم سے ولی من دون اللہ اور وہ جن کے تم بندگی کرتے ہو سوائے اللہ کی افلا تبل کیا پھر بھی تمہیں بات عقل میں نہیں آتی ابراہیم علیہ اللہ تو سدام کے اس پرمغ اور دلیلوں سے بھرپور گفتگو کو سن کر قول انہوں نے کہا ہر جلا دو ان کو کیونکہ ظالم کے ظلم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دلیل کی زبان سے نہیں بلکہ طاقت کی زبان سے ہمیشہ گفتگو کرتا ہے اور وہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ ظلم پر اتراتا ہے تو وہ لوگ ہرد ابراہیم علیہ السلام پر ظلم کے ہوتا اور انہوں نے کہا ہر رو جلا دو اس کو اور اپنے ان خداوں کی مدد کر لو ان کر گزرنے والے ہو یعنی اگر کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو یہی کچھ کر گزرو ان کو نشان عبرت بنا دو آگ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈھالا جانے لگا تو قلنا ہم نے کہا یا نارو اے آگ یعنی اب اللہ فرماتے کہ ہم نے آگ سے کہا اے آگ کو نہیں بردن ہو جا ڈنڈا وہ سلام عالیہ ابراہیم اور سلامتی پہنچانے والا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام پر یعنی ایسا ٹنڈا بھی نہ ہو جانا کہ جس کے ٹنڈک سے حضرت ابراہیم علیہ اللہ سلام کو تکلیف پہنچے اور اتنا گرم بھی نہ ہو کہ جس کی گرمائش سے حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کو پریشانی لاحق ہو جائے وہ ارادو بھی قیدن اور وہ چاہنے لگے کہ اس کا برا فضال نعم پھر انہیں کو ہم نے کر ڈالا بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں سے عل ابراہیم کا بورج چاہتے تھے لیکن خود ناکامی ذلت اور خسارے میں پڑ گئے حق کے صداقت برملہ ظاہر ہوئی اور اللہ کا کلمہ بلن ہوا اور تفریح بہت بھاری مفید میں ہیں ابراہیم علیہ السلام ما اللہ تعالیٰۃ السلام النار علیہ و ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو سب امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو اللہ نے ٹنڈا اور سلامتی والا بنایا اللہ کا ارشاد ہے اور ہم نے نجات دی ان کو اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ کو سلاد کیا کہ اے ابراہیم ہم اپنے فوج کو حضر کرتے ہیں اور تم اپنے خدا سے کہو کہ تم جس کو سب سے زیادہ طاقتور مانتے ہو اسے کہیں کہ وہ اپنے فوج کو بھیجیں اور وہ ہمارا مقابلہ کرے چرانچہ وہ لوگ میدان عمل میں نکل آئے ابراہیم علیہ السلام اکیلے میدان میں ہیں وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ابراہیم کہاں ہے تمہارے خدا اور تمہارے معبود کی وہ فوج کہ جس کے طاقت شان و شوکت عزت و قدرت سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے رضوع کیا دو رکعت نماز ادا کی اور پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اللہ منصور اے اللہ تم میرے مدد کر دے ان کا خیر بے شخص تو سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے ابراہیم علیہ سرت و السلام اب دعا کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں مچروں کا ایک بہت بڑی جماعت جو ہے ایک میں غفیر جو ہے وہ حملہ اور ہوا اس فوج کے اوپر اور وہ ایسے زہریلا قسم کی مچھر تھے کہ وہ جس کو کاٹے وہ پھول جائے جس کو کاٹے اس کے بدن سے خون نکلے اور کسی کے ناک میں دخل ہوتا ہے یہاں تک کہ نمرود جو خود اپنے اس فوج کا کمان کر رہا تھا اس کے ناک میں ایک مچھر داخل ہوا اور وہ اس کے دماغ میں جا پہنچا نمرود نے اپنے لیے یہ دستور بنا رکھا تھا کہ جو بھی نمرود سے ملاقات کریں تو سب سے پہلے وہ نمرود کے سامنے سیدھا کیا کرے گا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا اکبر کہا کرتا تھا لیکن جب مچھر دماغ میں جا کر گس گیا اور بیٹھ گیا تو پھر اس نے بوٹ لگا دیا کہ جو نمرود سے ملاقات کرنا چاہے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمرود کے سر پہ چند جوتیاں مارے گا اور وہ جوتیوں کے مارنے کے وجہ سے وہ جو مچھر تھا وہ ذرا کنارے میں بیٹھ کر کے چھپ جاتا تھا ذرا اس کے جو حملہ تھا وہ ذرا روک لیتا تھا تو اس طریقے سے چند لمحے نمرود کو سکون کی مل جاتے تو اللہ تبارک کو اطالعہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے اس کو جتیا پڑواتا ہے اور پھر زمانے قدیم کے اس تاریخ اور عبرت آموز واقعہ کے بارے میں پہلے دور میں تو یہ ہو سکتا تھا شبہ کہ وہ مچھر بندوں کو کیسے مار سکتی ہے لیکن اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ڈینگی وائرس جیسے موزی اور لا علاج بیماری جو فوری جان لیوا ثابت ہوتی ہے وہ بھی اس مچھر ہی کی وجہ سے ہے تو اللہ نے اس وقت ایسے مچھر بیچ کہ جس نے فرعون کے لا لشکر میں ڈینگی وائرس پھیلا دی اللہ کا احشان ہے کہ انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا خود وہ بڑے نقصان سے ہم کنار ہو گئے اور حرد ابراہیم علیہ السلط وسلام نے وہاں سے ہجرت کی ونجنا ہو اور ہم نے بچانے کا سلام کلوۃ السلام کو بدیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اِلَ بارکنا سیاح اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈالی یعنی شام لالمین سارے جہان والوں کے لیے یعنی ایک برکت والی زمین ہے اس حوالے سے کہ وہ سب سے زیادہ آب و ہوا کے لحاظ سے مناسب ترین علاقہ ہے خطۂ اراضی ہے اور جس میں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر پھل فروٹ اگتے ہیں اور اس حوالے سے بھی وہ برکت والی ہے کہ سب سے زیادہ کرام اللہ نے سرزمینی فلسطین میں محبوز فرمائے وہ نہ لہو اس ہم نے آتا کہ ان کو یاقوبہ اور حضرت یاقوب نہ بطور انعام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا یہاں سے جرد کی اللہ نے ان کے اپنے گھر کو آباد فرما لیا وکلن جالنا فارحین اور سب کو ہم نے بڑا نیک نیکبس بنایا وہ جالنا ہم اور ہم نے بنایا ان کو پیشوا یہ دونب امرنا جو لوگوں کے رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے وہ اوہائنا الہم اور ہم نے حکم بھیجا ان کے طرف سیل الخیرات کرنے کے بارے وہ وہی خامسد اور نمازوں کی ادائیگی وہ ثقافتوں کے دینے کے بارے لنا عابین اور وہ ہماری ہی بندگی کرنے والے تھے لوتن اور لوت علیہ سلاۃ والسلام کو یاد کرو حکما جن کو ہم نے دی تھی دانائی اور, سمج من القرية اور ہم نے بچا نکالا ان کو اس بستی سے خبرش کہ جس کے رہنے والے لوگ خدیث کام کیا کرتے تھے بے شک وہ لوگ تھے بہت بڑے نافرمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہلو علیہ سلاۃ والسلام کو صدوم بستی کے رہنے والوں کے طرف مبوس کیا بھیجا ان کو تاکہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں وہاں کے لوگ خلاف فطرت اپنے خواہشات کے تکمیل کے مرتکب ہوتے تھے اور بہت سے گندے کاموں میں مبتلا تھے جن میں سے پہلے ان کا واقعات ہو بھی گزرا ہے اور ان میں سے تین باتیں سب سے نمایاں تھی جس کا ذکر پرانی مجید میں ہے ایک تو یہ کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسروں سے اپنی خواہشات کی تسکین کیا کرتے تھے دوسرے ڈاکے مارا کرتے تھے اور تیسرے وہ لوگ ایسے پروگرام کرتے دیتے تھے جس میں سب مرد زن عورتیں ہو جمع ہوتے اور پھر اس میں ایسا مشاعرہ کرتے دیتے کہ شاعر اپنے شاعرانہ گفتگو کے انداز میں لوگوں کو برے کاموں کے کرنے پر آمادہ کیا کرتے تھے جس طرح کہ ہمارے پاس میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ناپسندیدہ خیالات ڈالے جاتے ہیں وہ ادخلاح رحمت نا اور ہم نے ان کو داخل کی اپنے رحمت میں بے شکتے وہ بڑے بخت میں سے یعنی جب لوت علیہ صلاحت والسلام کی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو لوت اور اس کے ساتھیوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی مہربانی اور رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیا تاکہ نوکاروں کو ان کی نیکی دنیا میں بھی کام آئے اور بدکار اپنے انجام بد سے دنیا میں بھی ہم ہو اور آخرت کا انجام تو ان کا ہمیشہ ہی برا ہوگا اللہ کے حکم سے واخت و طوان الحمدللہ رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ولوحن اذنا د من قبل فاستجبنا له فنجیناه واهله من الكرب العظیم ستر پار سرح امدیہ کی یہ है رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر چھت سے لے کر آیت نمبر چورانوے تک کے آیتوں में مشتمل ہے اس رکو میں ابتدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوم پھر حضرت داود اور ساتھ حضرت سلیمان اور پھر ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ صلاحت کا تذکرہ کیا پھر اسی مناسبت سے اللہ نے حضرت اسماعیل حضرت ابلیس اور ذوالیفر کا بھی تذکرہ کیا اسی کے ساتھ ہی حضرت علیہ سلاۃ والسلام کا بھی ذکر ہے اور ساتھ ہی حضرت ذکری علیہ صلاۃ والسلام کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس رکو میں سب سے زیادہ انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان سارے انبیاء کرام کے مختصر سے مثالوں کے ذریعے اللہ نے اس امت کے لوگوں کو انفرادی طور پہ اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بات مانی وہی کامیابیوں سے امکنار ہو گئے اور اللہ کے بات کے ماننے کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی سرخو رہے اور آخرت کی سرخی کا وعدہ ان سے دنیا کی پیدا کرنے والے اللہ نے کیا ہے جو یقینی طور پہ پورا ہوگا اور جنہوں نے پیغمبروں کے تعلیمات کو پسے پس ڈالا جنہوں نے پیغمبروں کے تعلیمات کو ہلکا اور ناقابل عمل قرار دے کر اس سے پہ اختیار کی اللہ نے دنیا میں بھی ان کو ان کے ان بدآماجوں کے انجام سے ہم ہمکنار کیا اور آخرت کے آغاز اس کے سوا ہے اللہ تبارک وطالعہ کا شاخ ونو ہن اور تذکرہ کیجیے نوح علیہ السلام کا از من قبلوں جب اس نے پکارا اس سے پہلے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلط و سے بھی پہلے کا یہ واقعہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس واقعہ کو اب بیان کیجئے اور سورہ نوح میں انشاءاللہ شاء آگے آئے گا انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی سورہ قمر کے رکو میں بھی ہے کہ رب ان مغلوب النتفر اللہ میں بے بس ہوں بس تم میرے مدد فرما دے اور ساتھ ہی اللہ سے یہ دعا بھی کی کہ ربی رب سورہ تیار کی دوسری رقم میں اے اللہ اس روئی زمین پر کافروں کا ایک بھی گھرانہ نہ چھوڑنا اس لیے حضیم حضرت علیہ السلام نے اپنے تجربے اور مشاہدے سے یہ بات دیکھی اور معلوم کر لی تھی کہ یہ کفار جب تک روئے زمین پر کسرت سے رہیں گے یہ مسلمانوں کو راہ خدا پر آزادی کے ساتھ امن پیرا ہونے نہیں دیں گے بلکہ اللہ کے طرف اور اللہ کے حکموں کی طرف آنے والے لوگوں کے راشن میں روڑے رے اٹکاتے رہیں گے اس لیے نو اللہ صلاح نے اللہ سے دعا کی صنعت جینوں پر سب نے ان کو بچایا اور آہلو اور ان کے گھر والوں کو منل کر بلا عظیم ایک بہت بڑے گبراہٹ والے مصیبت سے وہ نثر نہ اور ہم نے مدد کی ان کی ان لوگوں پر تزذبو کہ جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جٹایا تھا بورے لوگ تھے سو ہم نے ڈبو دیا ان سب کو وہ داود اور حضرت داود علیہ السلام کو یاد کرو وہ سلیمان اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب وہ لگے فیصلہ کرنے کھیتی کے جگڑے میں اس نفشت کی القوم جب روم گئی اس کو رات میں قوم کی بکریاں اکن علیہ حکمہم شاہدین اور ہمارے سامنے تھا ان دونوں کا فیصلہ واقعہ یہ ہے مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ دو شخص حضرت داود علیہ السلام کے پاس آئے اس لیے کہ داود علیہ السلاۃ والسلام وہ پیغمبر ہے کہ اللہ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی وہ دو آدمی جو فیصلہ لے کے آئے تھے وہ یہ تھا کہ ان میں سے ایک چرواہا تھا اور دوسرا کاشکار تو چرواہے کے بکرے نے بکریاں رات کے وقت کہیں باڑے سے گر گئی اور وہ جا کر کے اس کاشکار کے کھیتی میں وہ لگ گئے اور پوری رات انہوں نے کھیتی کو کا لیا ختم کر لیا صبح کے وقت دونوں میں جب آمنا سامنا ہوا تو تکرار ہونے لگا اور واقعہ یہاں تک نوبت آ پوچھی کہ وہ سرکاری عدالت میں حضرت داود علیہ السلام کے پاس یہ فیصلہ لکھے آئے تو حضرت داؤد علیہ السلاۃ و نے فرمایا کہ جتنا نقصان ہو چکا ہے اس نقصان کے برابر بکری والے سے بکریاں لے کر کے کاشتکار کے حوالے دی کر دی جائے اس طریقے سے وہ حصہ پورا ہو جائے گا جب حضرت داود علیہ السلام نے اپنا یہ واقعہ سنایا حضرت سلیمان علیہ اللہ وسلام وہاں موجود تھے تو حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام نے ان کو رکا اور فرمایا کہ میں اگر اس سے ایک بہتر صورت ان لوگوں کے لیے تجویز کروں تو کیا مجھے اجازت ہوگی تو حر داود علیہ السلط نے فرمایا کیوں نہیں اس لیے کہ اب تک تو اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا نہیں ہے بلکہ وہ فیصلہ ابھی زیر باز ہے تو حر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ یہ کیتیاں بے بے علمی سے چک گئی ہیں لہذا یہ بکریاں اس کاشکار کے حوالے کر دی جائے اور وہ کاشکار ان بکریوں کی دودھ اور اون سے اس وقت تک فائدہ اٹھاتے رہے جب تک کہ کاشکار کی کیتی اس جگہ پر نہیں پہنچتی کہ جتنا اس کا نقصان ہو چکا اور جب وہ اس لیول پہ آ جائے کیٹھی تو پھر وہ بکریاں بکری والوں کے حوالے کر دی جائے اور کاشتکار اپنے کیٹی سنبھالے اس طرح سے کسی فریق کا بھی نقصان نہیں ہوگا بکری والے کے پاس بکریاں رہیں گی اور کاشتکار کے اس زمین میں کام کر کے جو بکریوں والا ہے وہ اس کو اس وقت تک اس کا رکھوالی کرے گا اس کا خیال کرے گا باغبانی کرے گا جب تک کہ وہ اس درجے پہ نہ پہنچ جائے تو اس طریقے سے کاشتار کو اس کی زمین مل جائے گی اس کا فصل مل جائے گا بکری کو ان کے بکری مل جائے گی ابراہیم علیہ حضرت دعود علیہ السلام نے حضرت سلمان علیہ صلاحت علسلام کے اس واقعے کو پسند کیا جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعہ کو یہاں بیان فرمایا ہے فخملی پھر ہم نے سلیمان کو بک الن عطی و حکم اور ہر ایک کو دیا تھا ہم نے اپنے طرف سے دانائی اور علم و فخر اللہ داود علیہ السلام کے ایک اضافی خوبی کا یہاں تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تبھی کیا تھا داود علیہ سلاۃ والسلام کے پہاڑوں کو جو سب بہنا جو ان کے ساتھ تصویر پڑا کرتے تھے وہ فیر اور اٹھتے پرندے بک النا اور ہم ہی تھے گزرنے والے حضر دعود علیہ وسلم بے انتہا خوش آواز تھے اس پر پیغمبرانہ تاثیر کہ یہ حالت ہوتی تھی کہ جب جوش میں آ کر زبور پڑتے یا اللہ کی تصدیح اور تحمید کرتے تو پہاڑ اور پرندے جانور بھی ان کے ساتھ آواز سے تصدیق پڑھنے لگ جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیغمبر کو یہ اللہ نے بطور موجودہ کی یہ باد فرمائی تھی ورنہ تصویر تو اپنے جگہ ہر چیز کرتا ہے لیکن یہ تصویر بآواز با بلند ہوتی تھی کہ پھاڑ جھومنے لگ جاتے تھے درختوں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے لیکن یہ سارا کمال حضرت داود علیہ السلام کا اپنا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعجب نہ کرو کہ پتھر اور جانور کیسے بولتے اور تصویر پڑھتے ہوں گے یہ سب کچھ ہمارا کیا ہوا تھا بھلا ہمارے لمحد قدرت کے لحاظ سے یہ بات کیا دور ہو سکتی ہے اللہ کا احشب ہے اور ایک اور اضافی خوبی بھی, بھی لکم اور اس کو سکلایا تھا ہم نے بنانا تمہارے لیے ایک لباس کام تاکہ اس کے ذریعے تم اپنا بچاؤ کرو جنگ میں سہل ان تم کیا تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے ہر داود علیہ سلاد و سلام کے ہاتھ میں لوہا موم کر دیا تھا اسے موڑ کر نہایا ہلکی اور مضبوط اور جدید قسم کے زہرے تیار کیا کرتے تھے جو لڑائی میں کام دے اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے ہم نے کے ذریعے سے ایسے عجیب صنعت نکالی سو so, جو تم میرے ان نعمتوں پر شکر ادا کرو گے اور حر سلمان اللہ نے موجود فرمائے سے یہ بھی تھا کہ ہم نے تادی کے سلیمان علیہ السلام کی ہوا زو زور سے چکتی تھی بے امریحی اسی کے حکم سے بارکن صحا اس سرزمین کے طرف جس میں ہم نے برکت ڈالی کن بكل بکل عالمین اور ہمیں ہر چیز کا خبر ہے اللہ, علیہ نے اللہ سے دعا کی تھی جو ربلی مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایک ایسے حکومتیں جو میرے باب کسی کو نہ ملے انہیں ایسی بے مثال حکومت ہو اللہ تبارک و طرح نے ہوا اور جن ان کے لیے مسخر کر دی حضرۃ سلیمان ع علیہلاسلام نے ایک تخت تیار کرایا تھا جس پر وہ بمائے حل و اور اپنے دوست اور احباب کے بیٹ جاتے اور ضروری سامان بھی باہر کر لیا جاتا پھر ہوا آتی زور سے اس کو زمین سے اٹھاتی پھر اوپر جا کر نرم ہوا ان کے ضرورت کی ضرورت کے مناسب چلتی جیسے کہ دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ سواد کے یعنی نرم ہوا ان کو پہنچاتی جہاں وہ جانا چاہتے یمن سے شام کو اور شام سے یمن کو یہ مہینے کا راستہ ہے یہ ایک دوپہر صبح سے دوپہر میں یہ لوگ پہنچ جاتے تھے اور پھر دوپہر میں وہاں اپنے کام کر کے شام کو یہ لوگ واپس آ جاتے تھے اللہ تبارک و دادا کا اشار ہے اور میں نے اور تبھی کی ہم نے سرکش میں یہ وہ ہو وہ جو غوطہ لگاتے ہیں اس کے لیے عملن دون اور بہت سے کام بناتے تھے ہم نے ان کو تام رکھا تھا یعنی ان کے ہم نے خود کی نگرانی جن ہیں ان سے ہر سلیمان علیہ السلط و دریا میں غوطہ لگواتے موتی اور جواہر اس کے سے نکالتے اور عمارات میں بھاری کام کرواتے اور خوج کے برابر تانبے کے بڑے بڑے ٹھب اور بڑے اوز مشان دیگے جو اپنی جگہ سے ہلنا سکے بنوا کر اٹھواتے اور سخت سخت کام ان سے لیتے معلوم ہوتا ہے کہ جس قسم کے حیرت انگیز کام اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے مادی قوتوں سے کرائے, کرائے ہیں اس وقت مخسی اور روحی قوتوں سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کرائے جاتے تھے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اقتدار کامل سے ان شیادین کو سلیمان علیہ صلاحت وسلام کے قید میں اس طرح تھام رکھا تھا کہ جو چاہتے ان سے بگاڑ لیتے تھے اور وہ کوئی ذر سلیمان وسلم کو نہیں پہنچا سکتے تھے ورنہ آدمی کی کیا بحث ہے کہ ایسے مخلوق کو اپنے قبضے میں لے لے کر لیں اور زنجیروں میں جھکڑ کر کے چھوڑ دیں کہ جو اس انسان کے قابو میں ہی نہ سکیں اور جو اس انسان سے طاقت میں کئی گنا بڑھ کر ہے سرحصات کے تیس روپوں میں اس بات کی پوری تفصیلی وضاحت ہے اللہ کا ارشاد ہے وہ ایوبا اور یاد کرو حضرت ایوب علیہ السلام کو اجنادہ رب ہوں جب پکارا اس نے اپنے رب کو یہ دعا کرتے ہوئے کہ انی مسنی کہ مجھے بڑی ہے تکلیف وہ انتم اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے حضرت ایوب علیہ سلاۃ و سلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب طرح کے عطا فرمائی تھی کید مویشی ملازم اور نیک اولاد اور مرضی کی بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الب کو عطا فرمائی اور وہ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا چہرے گئے موشی مر گئے اولاد اکچے ڈب مری دوست اور رشنا الگ ہو گئے بدن میں آبلے پھڑ گئے تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے لیے مثال بنا دیا کہ جو میرا دوست ہوتا ہے وہ صرف خوشحالی میں مجھے یاد نہیں کرتا بلکہ وہ مشکل میں بھی مجھے یاد رکھتا ہے چنانچہ بستی والوں نے ہر سریمان علیہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکالا کہ بھی یہ بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے پرآ میں آتا ہے کہ پورے وجود میں حرد ابراہیم علیہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زبان ایسی تھی کہ جو بیماری کے حملے سے بچی ہوئی تھی اور وہ اس زبان سے اللہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے تو شیطان اور فلانے کے نظریے سے ان کے پاس ایک شیخوا بن کر آئے اور کہنے لگے اللہ کے بندے تم کتنے خوشحال تھے اور خوشحالی سے کس برخالی کے درجے پہ آ پہنچے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا ہے اور تم پھر بھی اللہ اللہ کر رہے ہو اس اللہ نے تمہارے ساتھ کون سی بلائی کی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ زبان بھی اسے اللہ کی دی ہوئی ہے اگر وہ یہ بھی مجھ سے لے لے تو اس پر میرا کوئی استحکاب نہیں ہے کہ میں اس کی بھی اللہ سے شکایت کروں وہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا اللہ ہی نے مجھ سے لیا ہے تو اس میں میرا کیا ہے کہ میں اس سے اللہ کی شکایت کروں تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے دعا کی کہ پروتگار میں تو آزمائش میں پڑ گیا ہوں اللہ فرماتے فستا جب نہ لہو پھر ہم نے ان کے دعا کو سن لیافلہ بھی منظور پھر ہم نے دور کر دی جو اس پر کی تکلیف وہ آتا ہو اہل و وہ معہم اور ہم نے آتا کہ ان کو ان کے گھر والے اور اتنے ہی ساتھ اور بھی رحمتا من میں یہ رحمت تھی ہمارے طرف سے وزیر اور اس میں خیخان نصیحت ہیں اللہ کی بندگی کرنے والوں کو جب حضرت ایوب علیہ صلاح و اس مشکل مرحلی میں بھی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بندگی پر کار بند رہے یکسور ہے اور انہوں نے کوئی ایسی بات کوئی ایسا عمل کوئی ایسی گفتگو نہیں کی کہ جس سے اللہ کے ناراضگی آجماتی ہو تو اللہ نے روایت میں آتا ہے کہ ان بیٹوں کو ان کی لیے بطول موجزہ کے لیے بطور معجوزہ کیا بعض رواج میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت تھی اور وہ بھی اس طور کہ حضرت سلیمان ایوب علیہ سلاۃ وسلام زمین پہ پڑے ہوئے جب انہوں نے اپنی ایڑی کو زمین پر رکھڑا تو وہاں سے ایک چشمہ نکلا جو پرانی مجید میں ہے ان اللہ تذکرہ اس کا آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاضا مفت باردوم کے اے ایوب یہ ہے تمہارے وسل کے لیے اور پانی کے لیے پانی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے غسل کیا جب غسل کیا تو پہلے کے طرح صحت مند بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت ابراہیم علیہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی ان کی بڑی وفادار تھی وہ ان کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تگود میں مصروف کہتی تھی جب وہ آئی تو وہاں حضرت ایوب علیہ السلام سلام دکھائی نہیں دیا تو پریشان ہو گئی کی وہ تو چلنے پلنے سے قاصر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی درندہ ان کو اٹھا کر کے لے گیا ہو اور وہاں پہ ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے بڑے پردے کے ساتھ اللہ کے بندے یہاں ایک معذور شخص بیٹھا پڑا تھا آپ نے ان کو دیکھا تو نہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کون معذور تو وہ کہنے لگی اپنا قصہ سنا لیا کی میرا شوہر تھا میں ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کے لیے گئی تھی اور واپسی پر اب وہ مجھے نہیں یہاں نظر آیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کی بندی وہ بیمار اور معذور شخص نہیں ہوں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے پھر سے صحت یابی اور جوانی عطا فرمائی تو وہ یقین نہیں کرتی تھی حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے بھی کہا کہ بھائی آپ اس پانی سے غسل کرے یہ آب شفاہ ہے جب انہوں نے غوصل کیا تو وہ بھی پہلے سے زیادہ صحت مند اور پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پہلے سے زیادہ اللہ کے طرف رجوع کرنے والی اور شوہر کی زیادہ خیال رکھنے والی بن گئی اللہ تبارک تعالی نے پہلے کے بہ نسبت ان کو زیادہ خوبصورت اور فرمامردار بیٹھے اور پہلے کے مقابلے میں اللہ نے ان کو زیادہ مال مویشی اور عزت اور خیر عطا فرمائی تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو بطور سزا کے یہ حالات سے, حالات سے ہم کتاب نہیں بلکہ بطور مثال کے ہم نے یہ سب کچھ ان کو دیا کہ ایک طرف پیغمبر حضرت ایوب حضرت ایوب علیہ السلام کے طرح حالات سے گزر رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کا ہی پیغمبر حضرت سلیمان حضرت داود علیہ السلط کے طرح بادشاہ ہیں لیکن ایک کو بادشاہت کے مصروفیتی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکی اور دوسروں کی اپنے جسمانی پریشانیاں اور تھکاوٹیں اور بندشی اور بیماریاں اللہ کی یاد سے رافل نہ کر سکی تو یہ مثال ہے لوگوں کے لیے وہ اسماعیل و ادریس غزل اور یاد کیجیے آپ حضرت اسماعیل حضرت ادریس غزل قفل کو کل میں نصاب یہ سارے کے سارے اللہ کے حکموں پر کاربند رہنے والے بندے تھے في نہ اور ہم نے ان کو داخل کیا ہم نے ان کو جگہ دی اپنے رحمت میں من بشک وہ اور والے یعنی حضرت علیہ السلام جب وہ چلا گیا غصے سے بھرا ہوا فضن نہ پھر وہ سمجھا اللہ کی کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو فنا پھر ظلمات پھر اس نے پخارا انجروں میں اللہ الہ یہ کوئی معبود نہیں اللہ اے اللہ سے بہت ہی بڑے بے انصافی کا کام کرنے والا له من الغم جی حضرت سلاۃ وسلام کا واقعہ جو اس رخو میں مذکور ہے اس واقعہ کے اختصار کے ساتھ تفصیل جو مبصرین نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نینوا کے شہر کے رہنے والوں کے طرف محبوب فرمایا یون صلاحت والسلام نے ان کو بت پرستی سے روکا اور اللہ تبارک و تعالی کے بندگی اور اللہ تبارک و وطالعہ کے حق کی طرف ان کو متوجہ کیا وہ نہ مانے بلکہ روز بروز ان کا اعنات اور ان کے ترقی جو سرکشی تھی وہ بڑھتی گئی آخر حضرت حرت یون صرسۃ وسلم نے اپنے قوم کے لیے بد کی اور قوم کے حرکات سے خفا ہو کر غصے میں بھرے ہوئے شہر سے نکل گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ سلاۃ والسلام کو بتایا تھا کہ میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر یوں ہی میرے حکم کے ساتھ رویہ رکھا تو تمہیں میں اپنے عذاب میں گرفتار کر دوں گا اور تین دن کی وارننگ دی وارننگ دینے کے بعد حضرت یونس علیہ سلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کے دوبارہ حکم کا انتظار نہ کیا جو وہاں سے نکل جانے کے متعلق ہو یہ وعدہ کر کے وہ قوم سے کہ تین دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا حضرت یونس علیہ سلاۃ وہاں سے نکل گئے یونس علیہ السلاۃ وسلام کی اس وارننگ اور تمبیح پر بھی وہ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے اور وہ حضرت یونس علیہ و سلام کے اس تمبی کو بھی ماد ایک دم کی تصور کر رہے تھے لیکن جب انہوں نے اپنے علاقے کی طرف ایک کالے بادل کو آتے ہوئے دیکھا اور اس میں سے کچھ عذاب کے آثار بھی ان پر نمایاں ہونے لگے تو وہ لوگ گھبرا کر کے حضرت یونس علیہ سلاط و کی تلاش میں نکل پڑے حضرت یونس علیہ السلام وسلام کو جب ان لوگوں نے نہ پایا تو ان کو یقین ہو گیا کہ بھئی ہم آزاد میں گرفتار ہونے والے ہیں اسی خوف کے خاطر ان لوگوں نے اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو اور جانوروں کو نکال کر ایک جنگل میں کھلے میدان میں چلے گئے اور وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے رونا چیخنا چلانا شروع کیا اور سب شور مچا رہے تھے کہ کسی کو کان بڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی تمام بستی والوں نے سچے دل, دل سے توبہ کی اور جن بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے ان بتوں کو ان لوگوں نے توڑ ڈالا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احتیاط کا عہد کیا اور حضرت یونس علیہ سلاۃ وسلام کو تلاش کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے سورہ یونس کے دسویں رقو میں کہ فلولا كانت اللا قوم آمنوا عذاب في هم کوئی قوم کسی بستی کے رہنے والے ایسے نہیں ہو گزری کہ جن پر عذاب آئی ہو اور عذاب آنے کے بعد وہ لوگ ایمان لائے ہو اور ان کو ان کے ایمان نے فائدہ دیا ہو سوائے علیہ السلط کے قوم کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے دنیوی زندگی کے رسوائی والے عذاب کو ہٹا کر ان کو دنیوی زندگی میں ایک مقررہ وقت تک بہم فائدہ پہنچایا ایک طرف تو یہ مسئلہ ہو رہا ادھر حضرت یونس علیہ و سلام بستی سے نکل کر ایک جماعت کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوئے جب وہ کشتی دریا میں چلنے لگی درمیان میں پہنچ کر جب وہ کشتی ڈبکیاں لینے لگی غرب ہونے لگی تو کشتی والوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ارادہ کیا کہ ایک آدمی کو نیچے پہن دیا جائے تاکہ کشتی ہلکی ہو اور باقیوں کی جان بچایا جا سکے یا ان لوگوں کے ہاں ایک توہم پرستی پائی جاتی تھی اور وہ یہ کہ وہ اسے یہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے لہذا اس کا تعین کر لیا جائے اور وہ تعین ان لوگوں نے قرآندازی کے ذریعے کی, کی. بہرحال اب ان کشتی والوں کے سامنے یہ مسئلہ درپیشتا کہ کشتی سے کس کو پھینک لیا جائے اس کے لیے انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ بھائی سارے لوگوں میں ہم قرآردازی کر لیتے ہیں جس کے نام کا قرآن نکلا جائے تو وہ بغیر کسی تردد کے خود بخود کشتی سے چلاک مارتے نیچے تو جب قرآندازی کی گئی تو ہر دفعہ حضرت یونس علیہ سلاد و کے نام پر قرآن نکلتا رہا یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ سلا و دریا میں کود پڑے فوراً ایک مچھلی نے آ کر حضرت یونس علیہ و سلام کو نکل لیا اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھ اس کا ایک بال بھی بھیگا نہ ہو یہ تیر روزی نہیں بلکہ تیرے پیٹ میں ہم نے اس کو قید میں کر دیا ہے اس کو اپنے حفاظت سے رکھنا اس وقت یون صلی السلط نے اللہ تبارک و تعالی کو پکارا اور اللہ سے یہ دعا کی اپنے خطا کا اعتراف کیا کہ بے میں نے جلدی کی تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر میں بستی والوں کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا گو یونس علیہ سلاۃ والسلام کی یہ غلطی اجتہادی تھی جو امت کے حق میں معاف ہے مگر انبیاء کی تربیت اور تہذیب دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتی ہے جس معاملے میں وحی آنے کی امید ہو بدونی انتظار کی قوم کو چھوڑ کر چلا جانا ایک نبی کے شان کے لائق نہ تھا اسی نامناسب بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان, کے ان کا فرمایا آخر توبہ کے بعد نجات ملی مچھلی نے کنارے پر نکل کر کے حضرت یونس علیہ سلاۃ وسلام کو اگل دیا اور اسی بستی کی طرف صحیح سالم وہ واپس آ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہر ردی الصلاۃ وسلام کے طرف اپنے احکامات نازل کیے اور وہ کئی سال تک اس قوم کے درمیان رہ کر قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف دعوت دیتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فرض جب نالا ہو پھر ہم نے سن لی ان کی فریاد و من الغم اور ہم نے ان کو بچایا اس غم سے اس پریشانی اور گھٹن سے غزا جلین اور ایسے ہی ہم دیتے ہیں ایمان والوں کو وزریا اور یاد کرو حضرت زکریہ علیہ السلام کو اجناد اے میرے رب نہ چھوڑنا مجھ کو اکیلا وہ انت خیر الارثین اور تو ہے سب سے بہتر وارث یعنی اصل وارث تو, تو ہی ہے اور دنیا زندگی میں وارث عطا کرنے والا بھی تو ہے جب نہ لہو پھر ہم نے سن لی اس کے دعا کو اللہ فرماتا ہے لہو یحیہ اور ہم نے عطا کے ان کو حضرت واسلح ل... لہو اور ہم نے ٹھیک کر دیا ان کے لیے ان کی ٹی وی کو انخو بے شک وہ لوگ تھے کہ جو پیش پیش رہتے تھے بھلائیوں کے کاموں میں وہ رونا رغبا و اور وہ ہمیں پکارتے تھے درتے ہوئے بھی اور ہم ہی سے توقع رکھتے ہوئے بھی بکانول خواشین اور تے ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذکر علیہ سلاد کے واقعہ کو یہاں اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ دعا کی قبولیت یہ کوئی حضرت یونس علیہ سلاد و سلام کے ذات مخصوص نہیں ہے بلکہ جو ایماندار لوگ ہم کو اسی طرح پکاریں گے ہم ان کو بداؤں سے نجات دیں گے احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس صلی سلاۃسلام کی اس دعا کی بڑی اہمیت بیان فرمائی اور ساتھ ہی مفصرین نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی بھی دعا کی اسی اخلاص کے ساتھ حضرت زکری علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرماتے ہیں کہ جو بھی اخلاص کے ساتھ ایمان اور یقین کے ساتھ ہمیں اپنے مشکل کی غذائی کے لیے پکاریں گے تو ہم ان کی اس مشکل کو دور کریں گے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ویت احسنت فرض اور وہ خاتون کہ جس نے اپنے عصمت کی حفاظت کی فنفخنا ہا مر روحنا پھر بون بھی ہم نے اس عورت میں اپنے طرف سے روح مراد اس سے حضرت مائ مریم ہے سورہ مریم میں اس کا تذکر ہو گزرا ہے وہ اور ہم نے کر دیا اس کو اور اس کے بیٹے کو آیا تل عالم ان سارے جہان والوں کے لیے ایک نشانی بے شک ہی لوگ ہیں تمہاری دین کے سب ایک دین پر وہ انا رب فا اور میں ہوں تمہارا رب سو میری بندگی کرو تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف زمانوں میں یہ صالح اور نیک لوگ وہ گزرے ہیں یہ سارے ایک نظریہ رکھنے والے ایک ہی امت کے لوگ تھے اور ایک ہی اللہ کو ماننے والے تھے وہ تقا امر اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا لوگوں نے آپس میں اللہ کی دین کو کلینا راجیون ان سبوں نے ہمارے طرف ہی پیر کے آنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اپنے ان بندوں سے شکوہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دین کے بعض باتوں کو تو مان لیا اور بعض ان باتوں کو ان لوگوں نے ترک کر دیا جو ان کے خواہشوں کے خلاف تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہیں ان میرے پیارے مذکورہ بندوں کی طرح متحد اور متفق ہونا چاہیے اللہ کے معاملے میں کہ ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرو اور ہر مشکل کے بارے میں اللہ کے ذات پر ایمان اور اعتقاد رکھو تو اللہ وہی ہے جس نے ان کے مشکلوں کو آسان فرمایا وہی اللہ تمہارا بھی ہے اس کے لیے تمہارے مشکلوں کا ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے وآخر یہ ساتواں اور آخری رکوع ہے کیونکہ آیت نمبر ستانوے سے لے کر آیت نمبر ایک سو بارہ پہ ختم ہوتی ہے اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی طور پہ انسانوں کے اعمال کے نتیجے کے وقت یعنی قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے اس طرح کے گزشتہ روکوں کے آخر میں تھا کہ قلن علینا راجعون سب لوگ ہمارے پاس کے آئیں گے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے کہ ہمارے پاس آنے کے بعد تو میں یہ عمل میں صالحاتی وہ ہوا جس نے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے اور جبکہ وہ مومن ہو فلا کفرانسائی ہی سو اس کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا وہ ان نا اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں وہ ہرا منالی اور ہم نے ممنوع قرار دیا ہے ہر بستی پر حلق نہ جس کو ہم نے غارت کیا ان لہر جو کہ وہ پھر کر نہیں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دستور کا تذکرہ فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کائنات میں مقرر کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے ایک مرتبہ اٹھا لیتا ہے چاہے اپنا عذاب نازل کر کے یا اپنے اس طریقہ کار کے مطابق جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے تو قیامت تک کہ وہ لوگ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آتے اور جہاں جہاں کچھ لوگوں کے زندہ کرنے کا تذکرہ ہے جیسے بہار کی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ تھا تو وہ موجے کے طور پہ تھا اپنے مرضی سے کوئی شخص مرنے کے بعد قیامت سے پہلے نہیں آ سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے اذا اضافوں یاجوج و یا جب تک کہ کھول نہ دیے جائیں یا جو حد اب سلون اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھیلتے چلے جائیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص ہیں اور ہر بھلے علیہ و کے اولاد میں سے احمد کے قریب حضرت ڈی علیہ صلاح و کے بعد جب سد ذوقر ذوال قرن کا بنایا ہوا دیوار تھوڑ کر یا جوکر ٹوٹ پڑے گا تو یہ لوگ اپنے کثرت اور ازتحام کی وجہ سے تمام بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے جدھر دیکھو انہی کا ہجوم نظر آئے گا ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت ان کو روک نہیں سکے کہ ہر ایک ایکل اور پہاڑ سے ان کی فوجیں پھیلتی اور لٹتی چلی آ رہی ہے کاف کے آخر میں اس قوم کے متعلق تذکرہ ہو چکا ہے اللہ تبارک وطالعہ کے شان ہے رب الحق اور آ لگے گا وہ وادحق یعنی قیامت کا فیضا پھر اس وقت کھلے رہ جائیں گی اب سارے ان لوگوں کے جو منکر ہیں یعنی پھر وہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے فیصلے کے سامنے وہ لوگ کوئی بند نہیں باندھ سکیں گے اور کہیں گے یا ویلا ہائی ہمارے بہت بد بختی خود کن نہ غفلت مناظا یقینا ہم غفلت میں تھے اس سے بالکل ظالمین بلکہ ہم تھے ہی گناگار یعنی پھر اس وقت وہ اپنے ان کو تاہیوں کا اقرار کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان نقم بے شک تم و ماں اور وہ جن کے تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا حسب جہنم جہنم کا ایندھن ہے انتم تم لہا واردوم اور تم کو اس پر پہنچنا ہے لوکان اگر یہ بت اللہ ہوتے معبود ہوتے اللہ کے سوا تو وہ جہنم پر نہ پہنچتے وہ کلہ خالد اور وہ سارے کے سارے اس میں ستا رہیں گے یعنی وہ جنہوں نے ان کی پوجا کی اور وہ جن کا پوجا کیا گیا لہو فیحا ظفر جہنم میں داخل ہونے کے بعد ان کے وہاں پہ چل جانا ہے وہ اور اس میں کچھ وہ نہیں سنیں گے یعنی شدتِ ہول اور عذاب کے سخت تکلیف اور اپنے چلانے کے شور سے کچھ سنائی نہیں دے گا ان سبق بے شک وہ لوگ کہ جن کے بارے میں طے ہو چکا من الحسن ہمارے طرف سے بھلائی اولا یہی لوگ اس سے دور رہیں گے کہنے کی پلپر سے تو یہ مسلمان گزر جائیں گے لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب جہنم سے دوری عطا فرمائے گا کہ عذاب جہنم میں یہ داخل نہیں ہوں گے لاس مون حسی نہیں سن سنیں گے اس کے آہٹ وهم مشتحت خالدون اور یہ لوگ اپنے من چاہت کے زندگی میں سدا رہیں گے لا ان کو غمزدہ نہیں کرے گا اس وہ بڑا گبراہٹ یعنی قیامت کے ہلنا کی ہولنا کی وہ تلقہ اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے اور کہیں گے خردون یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تمہیں سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ تبارک و وطالعہ کے اشار ہیں کہ میرے بندوں یہ جو وسیع اور عریض اور مضبوط کائنات تمہیں نظر آتا ہے جب قیامت آئے گا تو یوم اس دن نت ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو تیسل کتب جس طرح کے لپیٹتے ہیں تو مار میں سارے کاغذ سجل یعنی وہ فائل کے جس کے اندر سارے کاغذوں کو لپیٹ کر کے جمع کر دیا جاتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا کائنات لپیٹ دیا جائے گا كما اول فن عید ہوں جیسے ہم نے تمہیں پہلے بار پیدا کیا ایسے ہی ہم دوبارہ پیدا کریں گے وعدنا لینا یہ وعدہ ہے ہمارا کنفین بے شک ہم ہی نے یہ سب کچھ کرنا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان معاملات کے بارے میں بندوں کو غلط کا اشکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہوگا جو کرنے والا ہے وہ اس کو کر کے دکھائے گا ولقد قتبنا من بعد اور ہم نے لکھ دیا ہے نصیحت کے بعد ان الارض الصالحون کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے میرے نیک بندے ان نصیح بے شک یہ ہے اس قوم کے لیے جو اللہ کے بندگی کرنے والے ہیں یعنی بندگی کرنے والوں کے نام اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جنت کے زمین کے وارث اللہ کے وہ بندے ہوں گے جو دنیا میں ہوں گے عالمین اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر دیجیے ان نمایو الحیہ بے شک وہی کی گئی ہے طرف معبود تمہارا ایک ہی ہے کیا تم اسی کے حکم برداری کرو گے یعنی لوگوں کو بتا دیجیے بندو تم لوگوں نے اپنے لیے جو مختلف معبود بنا رکھے ہیں سن رکھو میرے ذریعے اللہ وہی کا پیغام تمہیں سناتا ہے کہ تم سبوں کا معبود ایک ہی ہے پھر اگر وہ لوگ منہ موڑ لے فل بس آپ کہہ دیجیے میں نے تم کو خبر دی ہے دونوں طرف برابر کہ یہ برائیاں ہیں تو اس کا انجام یہ ہے یہ اچھائیاں ہیں تو اس کا انجام یہ ہے اور میں نے دونوں کے متعلق تمہیں برابر آگاہی سے خبردار کر دیا ہے وہ ان ادنی تو میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا دور وہ جس کا تم سے وعدہ ہوا ہے کہ قیامت کس سن اور کس تاریخ آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ بتا دیجئے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں اِنَّهُ مِنَ الْقَوْلِ مَا اور وہ رب جانتا ہے جو بات پکار کر کرو اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چپاتے ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اتنا وسیع ہے اور اتنا کامل ہے کہ اس کے علم سے کوئی چھپی اور کوئی اچھی اور بری چھوٹی اور بڑی انفرادی اور اجتماعی طور پر کی جانے والی بات پوشیدہ نہیں ہے نہیں جانتا شاید تاخیر میں تمہارے لیے آزمائش ہو اور اور تمہیں فائدہ پہنچانا ہو ایک وقت مقررہ تک کہ اللہ تبارک و تعالی جو فوری طور پر تمہارے لیے فیصلہ نہیں فرماتا کہ قیامت کو برپا کر دیں ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ نے تمہارے لیے سامان راحت رکھا چنانچہ جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فوری طور پر آزاد کا مطالبہ کیا تھا انہی لوگوں کے اولاد میں آگے جاگر کے بیشمار لوگ مسلمان ہوئے قَالَ رَبِّحْكُمْ رب بِالْحَقِّ رسول نے فرمایا کہ اے میرے رب ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے جیسے کہ آپ کی شان ہے اور رحمان المستعان اور ہمارا رب رحمان ہے ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں ما تصفون ان باتوں پر جو تم بتلاتے ہو یعنی اسی سے ہم فیصلہ چاہتے ہیں اور کافروں کے خرافات کے مقابلے میں اسی سے مدد مانگتے ہیں اسی طرح کے دعا انبیاء علیہ سلاۃ وسلم کیا کرتے تھے کہ رب نستح بیننا وبین قومنا بالحق وانت الفاتحین سر آراف کی رکو نمبر گیارہ میں یہ پرورتگار آپ اپنے حقانیت اور صداقت کے ذریعے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے یہاں پہ سرہے اختتام کو پہنچا و آخر الداوان